گوجوٹ ہیں نغمات رزا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں ول پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں وہ مل پار ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ واصحابکہ یا حبیب الله اللہ السلام علیکہ یا نبی الله وعلى علیکہ واصحابکہ یا نور الله میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہت کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولا صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج کسی دے انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدری چل کے ناگرین ہم سمجھ نہ سکے آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا امیر بچ اسلامی بھائیوں میں کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر لکھتے ہیں نا. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری مہراج کہ تُو جانے محراج محراج کہاں تک پہنچا, تک پہنچا. میری معاج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ کے ساتھ رہی آج الحمد چار چار بڑے پیارے صناخان رسول میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم سب بل کر یقین کریں کہ خوشی دل میں یوں ہے کہ پورا قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھنے کی سننے کی اور سمجھنے کی نیت ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ہو سکتا ہے مدنی چینل پر یہ سلسلہ کچھ قسطوں میں پیش کیا جائے لیکن جب جب قصیدہ معراج کی شرح بیان ہونے لگے ہو سکے تو آپ بھی باوضو ہو جائیے گا اور سرکار علیہ صلاح وسلام کے اس مبارک سفر کی میں کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا میچے اسلامی بھائیوں کی کسی سکسٹی سیون 67 سرسٹھ اشعار پر مشتمل ہے اور شاید شاعری کی دنیا کا یہ وہ شاہکار ہے کہ اگر ایک صدی کے تمام شاعروں کے سامنے یہ کلام رکھ دیا جائے تو ان کی عقل حیران تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کس طرح کے با کمال شاعر ہیں نبی پاک علیہ سرات کے کس طرح کے سناخا ہیں اعلیٰ حضرت ابام علیہ سنت نے اس قصیدے کے اندر ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہاں سے لاتے ہیں وہ الفاظ واقعی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دوسرے شعراء الفاظ کی تلاش میں رہتے ہیں اور میرے امام کے پاس ایسا لگتا ہے الفاظ حاضری دیتے ہیں اچھا اتنا شاندار قصیدہ جس کی شرح بیان کرنے کے لیے ہمیں شاید گھنٹوں درکار ہوں گے اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھا دیٹس امیزنگ کوشچن یہ بہت اہم بات ہے کہ اتنی شاندار تخلیق کرنے کے لیے بہت سکون اور بڑی دیر درکار ہوتی ہے مگر آئیے بتاتا ہوں یہ قصیدہ بیراج کتنی دیر میں اور کیسے لکھا گیا بہت پیارے بزرگ ہمارے قبلا سید شاہ راب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی تربت اثر پر کروڑوں انواروں تلدیات کی بارش برسائے آپ بتاتے ہیں کہ معراج شریف سے کا جو قصیدہ لکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شاعر جو تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ایک معراج کے متعلق قصیدہ لکھا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت کے پاس شعرا آتے تھے اپنا کلام پیش کرتے تھے اور حضرت بازو کا اس کی تصویر فرما دیا کرتے تھے کوئی کریکشن ہوتا تھا تو بتا دیتے تو امام علیہ سنت نے فرمایا اس وقت میں مصروف ہوں آپ اثر کے بعد آئیے گا پھر دیکھتے ہیں جب وہ اثر کے بعد تشریف لائے تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ آج ہی کچھ کچھ گھنٹوں پہلے میں نے یہ کسیدہ معراج لکھا ہے پہلے میں یہ سنا دیتا ہوں پھر آپ کا سن لیتے ہیں اور جب امام کو محبت نے یہ قصیدہ معراج ان کے سامنے پڑھا تو ان پر سختہ تاریخ ہو گیا اشار کی مانویت لفظوں کا اتار چڑھاؤ جملوں کی نشست و برخاست اور سفر کو اس طرح انداز میں پھرونا شاعر جو ہے وہ اپنا قصیدہ سنائے بغیر ہی واپس چلے گئے کہ ایسے قصیدے کے سامنے ایسے سورج کے سامنے کس کا چراغ روشن ہو سکتا ہے کمال ہے اعلی حضرت کا اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج اس قصیدے کو سننے جا رہے ہیں اس کا پہلا شعر کیا ہے انشاءاللہ چار چار اشعار سنیں گے اس کی شرح سنیں گے اور ان چار پیارے سنا خانوں سے پھر طرز میں بھی اس قصیدے کو سنیں گے جمنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے وہ رسالت جو آرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے گھر ارب کے, کے مہمان کے لیے اب کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا بیان کر دیتا ہوں سرور سردار اور بادشاہ کو کہتے ہیں کشور ملک کو کہتے ہیں نرالے عجیب عمدہ اور طرب یہ جی خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کے لیے کیفیت خوشی کی کیفیت کے لیے ترب استعمال ہوتا ہے اب اس کا معنی کیا بنے گا کہ رسالت و نبوت کے ملک کے سربراہ یعنی ہمارے آکا رسرات وسلام شب مہراج جب ارش پر جلوہ گر ہوئے تو عرب کے اس مہمان زیشان کی آمد کی خوشی میں سبحان اللہ فرحت کے تمام اسباب کو جمع کر دیا گیا خوشی کے تمام ریزنز کو جمع کیا گیا جن کے نرالے پن اور عمدگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا نئے نرالے ترب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے ان اشار میں آپ کو ایک روانی ایک رب ایک موجوں کا روان نظر آنا ہے اور دل کو یقین کریں سکون کا احساس ہوتا ہے اگلے شعر میں ఆలحضرت دیکھتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گُر انادر کا بولتے تھے اب یہاں بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں شادیاں یہاں خوشیوں کے لیے استعمال ہوا ملک کہتے ہیں فرشتوں کو فلک کہتے ہیں کو یہاں لے سے مراد لہجہ سر ہے اور گُر گانا گانے کا ایک نغمہ گنگنانے کا ایک انوکھا طریقہ ہے سبحان اللہ یہاں کس نغمے کی بات ہو رہی ہے اور کس انداز کی بات ہو رہی ہے یہاں لکھتے ہیں کہ تمام فرشتے اور تمام افلاق اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمہ سرا ہے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کیسی بہار ہے آج کتنی یہ رات کتنی خوشیوں والی رات ہے آج باغوں میں کتنی رونق ہے آج جنت کو کیسے عجیب انداز میں سجایا ہے آج دوز کو کیسے بجا دیا گیا ہے یہ خوشیاں مبارک ہو اور یہ باغوں کی آبادیاں آسمان بھی خوش ہیں اور فرشتے بھی خوش ہیں سب کے آکا مہرج کو تشریف لا رہے ہیں اب چلتے ہیں تھوڑا سا یہ ایک اور بڑی اہم بات اور دل کو یقین کرے دل کے تاروں کو ہلا دیتی ہے مہراج جو ہوئی اس کے بہت سارے اسباب ہیں مگر ایک سبب جو علما نے لکھا یہ سال آم الحزن کہا گیا دکھ کا سال تھا پیارے آقا کو بڑی تکلیفیں پہنچی ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا پیارے آقا کو طائف کے میدان میں بہت ستایا گیا پتھر برسائے گئے بہت غمگین تھے ہمارے آقا علیہ سات اسلام کو الفاظ نبی پاک نے فرمائے کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا دین کے لیے میرے کام آتا کوئی میرا رفیق ہوتا میری غمخاری کرتا کوئی میرا یار ہوتا جو دلداری کرتا اب تو ان غیر مسلموں نے بالکل اکیلا سمجھ کر مجھے اور تنگ کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر میرے آقا علیہ السلط اسلام حضرت ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب تشریف لائے اور عبادت میں مصروف ہو گئے بس اسی راہ جبریل امین حاضر ہوئے قدم بوسی کی پیارے آقا کے قدموں کو چوما اور عرض کیا کہ اے پیارے آکا اللہ تبارک و تعالی اب کو آپ کو عرش پر بلا کر ملنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو بتائے اور دکھائے کہ یہ لوگ جو آپ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے دیکھ لیں کہ آسمان کے فرشتے اور ہورے کس طرح آپ کی تعظیم کرتے ہیں اگر آپ کو تائف کے سفر میں پتھر برسائے گئے ہیں تو آسمان پر آ کر دیکھ لیجئے کہ فرشتے آپ کا کیسا استقبال کرتے ہیں اور مسجد اکثر آ کر دیکھیے کہ اللہ کے سارے نبی کس طرح آپ کے انتظار میں صفے بنائے کھڑے ہیں اور آپ کو اپنا امام بنا رہے ہیں آپ کی شان کے خود میں رہے ہیں آپ کے روخ انور کی روشنی اس طرح جلوہ دکھا رہی تھی کہ اس کی لہریں عرش پر محسوس ہو رہی تھی سبحان اللہ نبی پاک کے دل میں گویا مزید خوشیاں داخل کرنے کے لیے یہ معراج کا سفر کروایا گیا اب آتے ہیں تیسرے شیر کی طرف میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس شیر میں آلہ حضرت لکھتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین رچی تھی شادی مچیتی تھی میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے سبحان اللہ اب آئیے ذرا اس کی کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اب یہاں رچی سے مراد سمائی رچنا سے مراد یہاں سمانا ہوتا ہے مچی یعنی مچنا کسی چیز کی دھوم مچ جاتی جس طرح ظاہر ہونا دھوم سے مراد چرچا ہے شوہرا ہے اب میرے بیچ استامی بھائیوں اعلی حضرت اس شعر کے بار... اس شیر میں کیا فرمانا چاہتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ادھر آسمان پر اور ادھر زمین پر خوشیوں کا سما تھا دھوم مچی ہوئی تھی آسمانوں سے نور والے آقا کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی تھی جیسے دھولا کی آمد پر پھول برسائے جاتے ہیں اور ادھر زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھی اور خوب چہل پہل تھی جس طرح شادی والے گھر میں ہوتی ہے کیونکہ حضور زمین والوں ہی کی بگڑی بنوانے کے لیے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کیا بات ہے اب آئیے چوتھے شعر میں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟, فرماتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چٹکی وہ رات کیا جگمہ گا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے سبحان اللہ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی آلہ حضرت فرماتے ہیں چھوٹ اس سے مراد آزادی اچھا جسی طرح فرصت کے لئے بھی چھوٹ استعمال ہوتا ہے اچھا یہاں پر بعض جگہ جوت ہے چھوٹ کی جگہ جوت بھی ہے اور اس سے مراد تجلی ہے اچھا رخ چہرے کو کہتے ہیں چٹکی سے مراد بکھری نسب گاڑے ہوئے تھے اور اسی طرح اب اس کے اس کے معنی کیا بنیں گے اس کے معنی میرے بیچ اسلام بھائیوں یہ بنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے جو روشنی جو نور نکل رہا تھا وہ عرش معल्ला تک جا رہا تھا جس طرح 14ویں رات کے چاند کی وجہ سے جگہ جگمگاتی ہے اسی طرح نبی پاک کے رخے و دوہا کی شواؤں سے سارا ماحول روشن تھا گویا قدم قدم پر آئینے لگا دیئے تھے تاکہ روشنی کا عکس جو ہے وہ اور بلند ہو جائے اور اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلنے لگ جائے اے میرے بیچ یہ چار اشارہ آپ نے حال حضرت گویا ایک ماحول بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا نے جب یہ سفر شروع کیا تو زمین و آسمان کی کیفیت کیا تھی سجاوٹ کیسی تھی اپنے مہمان کے لیے رب نے تیاریاں کیا کی تھی زمین و آسمان میں عالم کیا تھا یہ ابھی اسی سیکوینس کو اسی سلسلے کو اور بھی آگے سنیں گے آئی ایس کے چار اشار پہلے میں نصر میں پڑھتا ہوں اور پھر ہمارے ناتخواں اسلام بھائی ہم سب کو انشاءاللہ اور جمائیں گے اور ان اشار کو ہمیں سنائیں گے اسرور کشور رسالت جو عرش پر جل ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چبن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لئے میں گر انادل کب بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روخ کی کہ ارش تک چاند نہیں تھی چٹکی اور رات کیا جگ جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئی نے یابی بلا سی یار سول یار سول سلام اللہ ہے چار سوئے شعرا میرا جے مصطفیٰ ہے چار سوئے شعرا میرا جے مصطفیٰ ہے راجے مصطفیٰ ہے میرا جے سلئے یار سونا یا علیہ سمے کا یار بھی بلا سر برے کش وہ سر بے کش رسالت جو ہے باد ہو عرب کے عرب کے محم اپنی لے یہ گر دل کا بولتے تھے وہاں فرق زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے الوا کے ہنستے آتے ادھر سے الوا ہنستے آتے گھر سے نفرات اٹھ رہے تھے چھوٹے پڑھتی تھی ان کے رخ کی چوٹ ان کے رخ کی اش تش چار دن کی جٹ کی بورت کیا جگ برداری تھی بورت کیا جگ بدہ رہی تھی جگہ جگان آئینے تھے شورا میرا جے مستعفی ہے چار سو یہ شعرا میرا جے مستعفی ہے میرا جے ہے میرا جے ہے اے میرے بیچو اسلامی بھائیوں آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، جھومتے جائیے کیونکہ میں راج ہے اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں نئی دلہن کی پبن میں کاوا نکھر کے سنورا سور کے نکھرار حجر کے سدقے کمر کے اکتل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے کعبے کا ذکر بھی ہے دلہا کا ذکر بھی ہے کسی تل کی بات بھی ہو رہی ہے یہ کیا خوبصورت گفتگو ہے ذرا سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب یہاں جو کچھ مشکل الفاظ ہے پہلے اس کا مانا ارض کر دیتا ہوں یہاں جو حجر ہے اس سے مراد حجرِ اسود ہے اس سے مراد سجاوٹ اور حسن ہے سنورا یعنی آراستہ ہونا نکھرا یعنی صاف اور اجلا ہونا تل یہ جسم پر جو تل ہوا کرتا ہے اے میرے بچے اسلامی بھائی اس شیر کا مطلب کیا ہے کابہ مشرفہ سبحان اللہ میرا چونکہ مکہ مکرمہ سے ہوئی تو اس, لیے اس رات کعبہ دیکھنے والا تھا جیسے لگتا ہے کہ دلہن نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے یعنی سور نکھر کے, کے نکھرا اللہ اللہ میرے اسلامی یعنی نبی پاکستان کے مہراج کی خوشی میں کعبہ خوب نکھر کر سور کر ایسا اجرا ہوا ایسا اجلا ہوا حسن و جمال کی انتہا ہو گئی اور حجر اسود جو کابا مشرفہ کی کمر میں ایک تل کی مانند ہے اب حضرت اسود کو تل کی مثال کے طور پہ بتایا گیا اور اس میں بھی لاکھوں خوبصورتی کے رنگ تھے. اب میرے میچے اسلامی بھائیوں ہو سکتا ہے کسی کے جہن میں سوال آئے کہ کعبے کو دلہن کے لیے کیوں استعمال کیا نبی پاک علیہ السلام کو اس قصیدے میں کئی بار دولا کے طور پر استعمال کیا تو دولہ اور دلہن کی تو شادی ہوتی ہے تو کیا صرف دولہ اور دلہن کسی شادی جدکی ہو جوڑے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں میرے میچے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن اور حسین یعنی نے کریمین جنت میں داخل ہوں گے تو جنت نئی دلن کی طرح خوشی سے جھومنے لگے گی استعارے کے طور پر مثال کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو جمعہ کا دن ہے حدیث میں جمعہ کے دن کو بتایا کہ بروز قیامت نئی دلہن کی طرح اسے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح سورہ الرحمن کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے سبحان دلائل الخراج شریف اور بہت ساری کتابوں میں پیارے آقا علیہ اسلاۃۃسلام کو سلطنت الہی کا دولہ اور عروس کے لفظ سے یعنی دولہا کے لفظ سے استعمال کیا گیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں دولہا دلہن سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ شادیش اس کی ہوتی ہے بلکہ کسی کے لیے اگر محفل سجائی جائے تو آج بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ آج کی محفل کے دولہا ہیں اور نبی پاک کی شان تو یہ ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی تو بہرحال اس شیر کا مطلب آپ سمجھ گئے اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف حال حضرت فرماتے ہیں نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیاء سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے مو پر آنچل تجلیے ذات بہت کے تھے اب ذرا کہ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں یہاں پر آنچل سے مراد پلو ہے۔ اور بہت سے مراد خالص اچھا اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الحمدللہ جب کی شب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے تو چہرہ ود دعا پر کچھ اس طرح کے جلوے برس رہے تھے کہ محراب نے حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیا جو آج تک جھکا ہوا ہے اللہ اللہ اور اس کے سیاہ پردے کے منہ پر اللہ تبارک تالک کے نور اور اس کے خالص جلووں کے جلوے کی ایک چھلک ایک آنچل جو ہے ایک پلو ڈال دیا گیا اس طرح سفر مہراج کے آغاز سے پہلے ہی یہ اہتمام کیا گیا کہ نبی پاک علیہ سرات وسلام چونکہ سلطنت کے دُلہ ہیں اور مہراج کو تشریف لے جا رہے ہیں اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے سبحان اللہ اب امنڈ سے مراد یہاں کیا ہے امنڈنا یعنی بڑی تیزی سے جمع ہو کر آنا اچھا یہ مور کو کہتے ہیں رنگ برنگا جو پرندہ ہے بہت خوبصورت ہے سما سے مراد یہاں منظر ہے اب میرے پیچھے اسلامی بھائیو اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام جب میں کو تشریف لے جا رہے تو رحمت و نور کے سارے بادل امڑ کے آ ہیں جلدی جلدی جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے ہیں دلوں کے رنگین پرندے اپنا رنگ دکھا کر جھومنے لگے سرکار علیہ اسرات اسلام کی ہر طرف ناتے پڑی جا رہی ہیں وہ نغمہ نعت کا سما تھا اور حرم کو خود وجد آ رہے تھے یعنی کعبہ پیارے آکا علی اسلام کی شان سن کر اور دیکھ کر وجد کرتا اور کعبہ بھی بش کرتا ہے کعبہ بھی جھومتا ہے جی طرح جی ہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک کی جب ولادت باس عادت ہوئی اس وقت کعبہ معذبہ تین دن اور تین راتیں وجد کرتا رہا جھومتا رہا ان کے استقبال میں تو جس رات میرے آقا میراج کے دھولہ امیر رضی اللہ تارانہ کا اگر بالکل کعبہ شریف کے قریب تھا اب جبریل امین آئے ہیں رب کا بلاوا آیا ہے تو کعبہ بھی وجد کر رہا ہے سبحان اللہ کیا یعنی آپ ذرا غور کیجیے اب تک جو اشار چل رہے ہیں نا کی شب تیاری کیسی تھی ابھی سفر شروع نہیں ہوا ابھی سفر سے پہلے ماحول بتایا جا رہا ہے کہ کا کیا کیا کیا کیفیت تھی آسمانوں پر کیا چرچے تھے زمین پر کیا ہو رہا تھا نغما نات کا سما تھا حرم کو خود وزد آ رہے تھے اور اب چلتے ہیں آٹھویں شیر کی طرف فرماتے یہ جھومہ میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے اللہ اللہ پہلے کعبے کے بات بھی کر لی حضر کی بات بھی کر لی, حجر کی بات بھی کر لی کے وشد کی بات بھی کر لی تو میزاب زر کی بات کیوں نہ, کی نہ پرنالہ ہے اور جبا جب جھومے تو یہ جو آسمان سے بہار برتی, ہلکی ہلکی جو بارش برستی, برستی ہے تو نارمل بارش نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میراج کی رات تھی کی بارش نور کے موتی گر رہے تھے تو پہار برسی تو موتی جھڑ کر اس سے موتی جھڑتے ہیں آج بھی بارش ہو تو پرنالے سے جو پانی گرتا ہے نا وہ حتیم کی میں ہی جمع ہوتا ہے حتیم کو گودھ کی, گودھ کی مثال دیا کہ ماں کی گود بھی اسی طرح ہوتی ہے اور حتیم بھی ایک اور جگہ اعلی حضرت نے اسی حتیم کو گود کی طرف بڑا پیارا اشارہ دیا تھا کہ وہ ہے نا وہ پھر کے دیکھتے نہیں آغوش شوق آگوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے کی ہے تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیو عادت دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو میزاب ذر ہے اس کا جو جھوبر ہے یہ ایسا جھوما کہ کان تک جھلک کر آ گیا بہار برسی تو موتی جھڑ کر حاتم کی گود میں یہاں یعنی نور کی برسات اتنی ہوئی کہ حاتم کی گود بھی بھر گئی یعنی کعبہ مشرفہ پر کیا سما تھا ان چار اشعار میں یہ سمجھایا گیا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں غور سنیے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر مل جھومتے ہیں نئی دلن کی فبن میں کعبہ نخر کے سمرا سور کے حجر کے صدقے کے کمر کے اکتل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر کے تھے خوشی کے مادل اُبڑ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغما نات کا سما تھا ہرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر تہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے کئی دلہ کی بن میں کھل کے سب را کے لکھا ہجر کے سد سے کمر کے عید ہجر کے سد سے کمر کے عید لے رنگ لاکھوں بنا ہو کے تھے جلی سے خوشی کے بعد اومن کے آئے خوشی کے بعد کے آئے دنوں کے دارو سرنگ لائے وہ نگمائے کا سوا خود بہت آ رہے تھے سر کا جھو میری بلہ ہے چار سوئے شورا میرا جھے مستعفی ہے ہے چار سوئے شورا میرا جھے مستعفی ہے میرا جھے مستعفی ہے میرا جھے مستعفی ہے سبحان اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں چلتے ہیں نوے شیر کی طرف اعلیٰ ترق دیکھتے ہیں دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسی میں گستاخ آچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے کافی مشکل الفاظ ہیں کیونکہ پرانی اردو بھی ہے اور بڑی کمال کی اردو بھی ہے اعلیٰ دکھتے ہیں اب اس کے مشکل الفاظ نسیم ہے گستاخ نصیب تو کہتے ہیں صبح کی ہوا کو مگر کیا صبح کی ہوا بھی گستاخ ہوتی ہے یہاں اعلیٰ دکھ رہے بے ادب ہوا اب اس ہفا نے ایسا کیا کیا ہے یہ آگے بتاتے ہیں آچل یہاں آچل سے مراد دامن ہے مشکی سیاہ رنگ یا مشک خوشبو میں بسا ہوا سیاہ رنگ کا یا مشک خوشبو میں بسا ہوا اس سے مراد یہ بنتی ہے غزال یہاں ہرن غزال ہرن جو ہے یہ غزال جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں اور نافے جو ہے ہرن کی وہ تھیلی جس میں کستوری جمع ہوتی ہے اعلیٰ تمام کہتے ہیں کہ دلہن جو ہے یعنی کعبۂ معمہ خوشبودار غلاف جو دلہن کے یہ مست کپڑے ہیں اور جو باد نسیم ہے جو صبح کی ہوا ہے بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل کر یعنی اس میں ہوا سبو سبو کی آ رہی ہے صبح کی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں اور دلن کی جو کپڑے ہیں یعنی خلاف کعبہ ہے اس سے یہ خوشبو چورا رہی ہے اور خوشبو اتنی پیاری ہے کہ ہرن کے جو کستوری ہے ہرن جو ہے اس کی جو کستوری ہے ہرن اپنی تھیلیاں آ کر بھرتی ہے اپنی کستوری کو یعنی یاد رہے دنیا کی بیسٹ خوشبو ون بیسٹ سب سے اچھی خوشبو میں سے خوشبو کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن کے اندر سے ایک تھیلی نکلتی ہے مگر اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اس دن غلاف کعبہ سے ایسی خوشبو آ رہی تھی اور صبح کی ہوا ایسی ان خوشبو کو پھیلا رہی تھی کہ ہرن جو ہے وہ اپنی تھیلیاں کستوری جو ہے اس خوشبو سے بھر کے جا رہی ہے اللہ غنی کیا مثال دیتے ہیں اعلی حضرت اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام کے مہراج کا جو کعبہ مشرفہ اور حرم کا تو کچھ تذکرہ کر دیا کہتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئیں وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی سبا سے سبزے میں لہریں آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے پہاڑی کی بھی بات ہو رہی ہے اور دوپٹوں کا بھی تذکرہ ہے آلہ حضرت بھی کمال کرتے ہیں آئیے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں یہاں تزعی سے مراد ہے آرائش و زیبائش ڈیکوریشن اچھا ناز و تمکی ناز و انداز شان و شوقت اچھا اب سبا سبا سے مراد ہے موسم بہار میں جو مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے اس کو سبا کہتے ہیں اب اس سے مراد میرے میٹھے اسلامی بھائیو کیا ہے دھانی ہلکا سبز رنگ یعنی دھان یعنی چاول بونے کے قابل جو زمین ہوتی ہے سبز رنگ چنے ہوئے تھے سمیٹے ہوئے تھے سریقے سے رکھے ہوئے تھے تو اب یہاں اللہ حضرت کیا فرما رہے الت فرماتے کہ صبح اللہ ذرا پہاڑوں کی بھی سن لیجیے ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا روبو دبدبا واہ واہ کیا کہنے باد سبا نے ان کے سبزے میں جب پہاڑیوں پر آپ نے دیکھا ہو تو گھاس ہوئی ہو اور ہوا چل رہی ہو اور وہ سبزہ لہ لہا رہا ہو اونچی پہاڑی ہو اس کا ایک شان و شوقت ہوتا ہے اس, اس ہوا سے لہرانے والا جو سبزہ ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ زردی مائل سبز رنگ کے دھانی رنگ کے دوپٹے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں وہ دوپٹے لہرا رہ رہے ہیں یعنی معراج کے سفر میں پہاڑی اور اس کے سبزے بھی جھوم رہے ہیں اور دور سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبز رنگ کے دوپٹے سلیقے سے سجائے گئے ہیں کیا تخیل ہے کیا عالی حضرت کا اب چلتے ہیں گیارویں شیر کی طرف عالی حضرت لکھتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا پہاڑ کی بات تو کر لی مگر نہر بھی نہاتی نہ ہے اللہ غنی نہر میں لوگ نہاتے نہ ہیں مگر میرے رضا کے تخیل میں نہر بھی نہاتی نہ ہے اور کیوں نہاتی نہ ہے ذرا سنیے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روان کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے سمجھتے ہیں پھر ایمان تازہ ہو جائے گا آب رواں اس سے مراد جاری پانی یا چھڑیاں سے مراد کیا ہے کپڑے کو اگر گوٹا لگا کر اس کو جو خوبصورت بنایا جاتا ہے یا چھڑی کی جمع بھی ہے یعنی ہاتھ کی لکڑی یا بید یہ بھی ہے, کہا جاتا ہے چھڑیوں کو اچھا دھار لچکا یعنی پتلا سا جو گوٹا ہوتا ہے یہ جو شادی کے دنوں میں جو خوبصورت گوٹا کاری کی جاتی ہے کپڑے کو سجایا جاتا ہے یا یعنی یہ وہ والی جسم اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں اچھا پھر آگے فرماتے ہیں حباب کہتے ہیں بلبلا جھاگ کو کہتے ہیں حباب سے براد چمکدار اور تھل ٹکے تھے جگہ جگہ پھول بکھرے ہوئے تھے یعنی سدی کے سے پھول نظر آ رہے تھے اب یہاں کس کپڑے کی کس تھان کی کس گوٹے کی بات ہو رہی ہے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو اس رات جب پیارے آقا کو گزار تھے نہروں نے کیا تیاری کی تھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی خوب نہا دھو کر اپنے جاری پانی کا چمکتا ہوا لباس پہن رکھا تھے یہ نہرے بھی چمکدار ہو گئی اور ان کی موجیں گھونگھروٹا اور ان کی دھارے باریک گوٹے کی طرح نظر آ رہی تھی اور ان کے اوپر پانی کی خوبصورت حباب ہباب کہتے بلبلے کو پانی کی خوبصورت رنگا رنگ بلبلے چمکدار اور رنگین پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے اگر آپ نے ریمبو دیکھا ہو جس کو کوزا کے رنگ کہتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور سات رنگ ہوں اور وہ سات رنگ کسی نہر پر پڑے اور اس میں بلبلے ہوں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ چاند تارے اور اس پر ایک پھول بکھرے ہوئے ہیں آلہ رت کہتے نبی یہ پاک کی ان کی کا وقت تھا نہروں نے بھی نرالہ رنگ اپنایا ہوا تھا کیا بات ہے میرے رضا کی اب چلتے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں باہر میں شیر کی طرف پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاند चांदनी کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش باد لے تھے اب اس شیر کا مطلب کیا ہے اب یہاں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں مل گجا نہ میلا نہ صاف یہ دربیانا سجا ہوتا ہے بہت زیادہ صاف بھی نہیں اور بالکل میلا بھی نہیں اچھا کوسو یعنی میلو دور استعمال ہوتا دور سے آئے ہیں میلو اچھا بادلے یہ زری کا کپڑا یعنی جو ریشم اور چاندی کے تاروں سے بنایا جاتا ہے اس کو بادلے کہتے ہیں, عالی حضرت امام سنت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد پر گالیچی اور قالین اٹھا لیے جاتے ہیں پرانے اور نئے بچھا دیے جاتے ہیں تو اب میراج کی رات کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا کہ پرانا داغوں والا میلا کچیلا فرش اٹھا دیا گیا یعنی ستائیسویں شب کو مہراج ہوئی جب چاند نظر نہیں آ رہا تھا یاد رہے ستائی شب کو چاند نظر نہیں آتا تو کیونکہ اس کی روشنی پرانی ہو گئی تھی اور اس کی جگہ نوری مخلوق یعنی فرشتے ہورے, رزوانے, جنت نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی گئی تھی چاند تو چلا گیا تھا مگر نوری مخلوق نے اس رو, اس ماحول کو روشن کیا گویا چاند کی چاندنی کا پرانا فرش اٹھا دیا گیا اور نورانی مخلوق کی آنکھوں کا زرا فرش بچھا دیا گیا کیونکہ جو خود سے چاند چاندنی کا حاجت مند نہیں ہو سکتا سبحان کو یا نبی پاک کی آمد تو کیا تھی کہ پرانے فرش کو تبدیل کر کے نوری مخلوق کی نگاہیں بچھی ہوئی ہیں اب ذرا ان چاروں اشار کو سنیے پہلے ہم نے اب تک کعب حرم کی بات سنی ان چاروں اشار میں آلہ حضرت نے بالکل نئی بات کی ہے پہاڑوں کا انداز بتایا نہروں کی تیاری بتائی آسمانوں پر فرش کیسا بچھایا گیا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے اعلی حضرت لکھتے ہیں دلہن کی خوشبو سے بست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکین سبا سے سبزے میں لہرے آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا کہ موجے چھڑیاں تھی دھار لچکا حبابِ تاباں کے تھل ٹکے تھے پرانا پور داغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سکوں کوسوں۔ قدم قدم فرش بادلے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے خوش تھا چلو سے گیلا فیمشی جو اڑ رہا تھا گیلا فیمشی جھو گڑ رہا تھا پہاڑی یو کا وہ اس نے تصیڑی کا وہ اس نے وہ اونچی چھوٹی وہ نازو ہو سبا سے سبزا میں مہرے آتی سبا سے سزا ہوئے تھے ناغا کے نہرو میں وہ چمکتا کے نے وہ چمکتا سے آبے روا کا مجھے چھجا لچکا خواب تی دچتا تھلٹی کے, کے تھے پورانا پڑتا مل گا سو چارے نکاسی کو سو کدم کردم پر شر لے گیار صلی سر لہ لے کار وسلم بسل ملے گیا سانہ بجے پٹ اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں تیرویں شہر کی طرف خبار بن کے نسار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں غبار سے مراد گرد ہے اور نثار سے مراد قربان ست کے جانا رہ گزر سے مراد راستہ اور حوریوں سے مراد کیا ہے یعنی یہاں ہوریوں سے مراد جنت کی عورتیں ہورے اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اس تیرویں شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی اس راہ گزر پر قربان ہو جائیں لیکن اب وہ راستہ ہمارے ہاتھ کیسے لگے کہ جب شب معراج جس راستے سے میرے آقا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس راہ پر ہمارے دل بچھے ہوئے تھے نہ صرف ہمارے دل بلکہ حوراں جنت نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی ہوئی تھی اور نوران فرشتوں نے اس راہ پر اپنے نوری پروں کو بچھایا ہوا تھا وہ کیسی راہ گزر تھی کاش ہم بھی اس راہ گزر کو پا لیتے ہم بھی اس پر نثار ہو جاتے. ایک بڑی خوبصورت حسرت بھی ہے اور اسی طرح کی بات شعر میں لکھتے ہیں خدا ہی دے صبر جانب اور دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناہ کا دولہ بنا رہے تھے بنا سبحان, اللہ، سبحان اللہ اس کے کچھ مشکل, اشار، مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے حالاتہ فرماتے ہیں کہ عالم سے مراد یہاں منظر ہے اور پر غم سے مراد غموں اور دکھوں سے بھرپور اچھا جھرمٹ سے مراد حجوم قدسی سے مراد فرشتے جنا سے مرادی جنت کی جمع ہے بہت خوبصورت بات اعلی حضرت نے اس شعر میں کی کہ اے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجر و فراق کے مصطفی میں غموں سے ڈوبی ہوئی میری جان میں تجھے صبر کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے میں تجھے وہ منظر کیسے دکھا سکتا ہوں کہ کیا شاندار منظر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جب فرشتے میرے آقا کو جھرمٹ میں لے کر شب معراج کے دولا پر جھرمٹ بنائے ہوئے کیے ہوئے تھے اور اپ کو ساری جنتوں کا دولا بنایا جا رہا تھا اندر تو وہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں کیونکہ جب وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو آقا کا وہ جلوہ میں تجھے کیسے دکھاؤں اے میری جان تبر ہی کر اور اللہ تجھے یہ سبر کی توفیق دے بڑی پیاری حسرت کا انداز ہے اور واقعی ذرا کریں ذرا سوچے تو صحیح کہ جب کی شب پاک علیہ کو کا دلہا بنایا جا رہا ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا فرشتوں نے کس طرح نبی پاک کا استقبال کیا سبحان اللہ اس, اس قصیدے میں یہ باتیں اور اور اور, اور آگے بھی آنی ہیں اور باتیں ان مزید بھی سننی ہیں اللہ حضرت آگے لکھتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, رخ کا صدقہ دور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے اب میرے بیچ اسلامی بھائیو اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی یہاں یہ ہے کہ باڑے سے مراد صدقہ اور خیرات بٹ رہا تھا تقسیم ہو رہا تھا رخ سے مراد چہرہ اب مچل مچل کر ضد کر کے اسرار کر کے تکرار کر کے سبحان اللہ اور جبی سے مراد پیشانی خیرات سے مراد یہاں بھیک ہے بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات کی ہے اعلی حضرت نے اس شعر میں کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاکرے رات والسلام میراج کی شب آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو اب پیارے آقا علیہ و السلام کے چہرہ اقدس کی نچھاور سے تمام نورانیوں میں نور کی خیرات بانٹی جا رہی تھی اور چاند اور سورج جس کے نور کا چرچا ہے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر تابناک ہونے کے باوجود مچل مچل کر ضد کر کے پیارے آقا علیہ سلاط والسلام کی پیشانی اقدس کی خیرات مانگ رہے تھے کیونکہ پیشانی اقدس سے جو نور نکل رہا تھا وہ چاند سورج کی چمک کو بھی مان کر رہا تھا سبحان اللہ آپ سولوے شعر کو سنیے اللہ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے تھے خدا کی قسم یہ شیر بہت ہی خوبصورت شیر ہے ذرا سوچ کہ یہ جو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں یہ جوبن جو چھلک رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ آلہ حضرت کا تخیل دیکھے فرماتے ہیں کہ جو نبی باقی اسلام شب مہاراج دلہ بنے تھے آپ کو غسل کروایا گیا آپ نے جو غسل کیا تو اب آپ کے جسم اکدر سے جو کترے گرے تھے نور کی جو برسات ہوئی تھی یہ تخیل ہیں اور اس وقت تاروں نے اپنے کٹورے بھر لیے ان بوندوں کو جمع کر دیا ہے اور آج بھی یہ تارے اسی لیے چمک رہے ہیں یہی جوبن جوبن کہتے ہیں اس کی خوبصورتی کو اس کی چھلک کو آج بھی یہ جوبن تاروں میں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک جب معراج کی شب تولا بنے غسل کروایا گیا تو اس سے جو قطرے ٹپکے وہ کٹورے نے سنبھال لیے ہیں اب ذرا ان چارو اشعار کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں اعلی حضرت لکھتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچے تھے خدا ہی دے سبر جانے دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے غبارے بن کر نثاری جائے گارے بن کر نثاری جائے کہاں گزرا گزر گائے پر جہاں خدا ہی دیس ہی جانے پر غم خدا ہی سب جانے پر گم رکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم دارے تھے اتار کے رو کا سدسہ اتار کے رخ کا سدسہ چاند مچل مچل کر چاند سورج بچل چل کر وہی تو اب تک چھلک رادا ہے تو جو ہیرا تھا پانی نہو ہیرا تھا پانی ہے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے ستروے شیر کے سننے کا ذرا غور کیجئے اعلیٰ حضرت نبی پاک کے اس غسل مبارک کی ایک اور کیا خوبصورت شان بیان کر رہے ہیں کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گل زارے نور کے تھے سبحان اللہ ذرا مشکل مانا الفاظ کے معنی سمجھیے تلووں سے مراد پاؤں کے جو نیچے نیچے والا حصہ ہوتا ہے دھون سے مراد وضو یا غسل میں جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اسے دھون کہتے ہیں اترن اتارے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو اترن کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک و اسلام کہ جب مبارک آپ نے غسل کیا اور آپ کے پاؤں مبارک کا جو دھون تھا اس سے کیا ہوا اس سے جنت کا رنگ و روغن کر کے اس کے حسن کو بڑھا دیا گیا میرے یعنی میرے پیارے آقا کے تلووں کے دھون سے جنت کو رنگ و روغن کر کے اس کے حسن میں اضافہ کیا گیا اور جنت کے نورانی پھول جو ہیں وہ اپنی شگفتگی کو بڑھانے کے لیے اپنا جمال بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس سے اترنے والا جو لباس ہے اس کو حاصل کرنے میں پیش پیش تھے کہ وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے سبحان اللہ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں علادت فرماتے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سوہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے سبحان اللہ اس کی مشکل معنی پہلے سمجھئے یہاں تحویل کے معنی ہے پھرنا مہر سے مراد سورج رت سے مراد موسم سوہانی یعنی اچھی اور پیاری پوشاک لباس کو کہتے ہیں زیب تن کرنا یعنی پہننا پہن کر جسم کو زینت دینا اب میرے جوڑے سے مراد لباس بڑھا چکنا خیرات کر دینا صدقہ کر دینا سبحان اللہ حضرت اسی لباس کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلط اسلام جب آسمان کی طرف مکان سے لامکاں کی طرف گئے تحویل مہر یعنی گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسرے برج میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے رت سہانی گھڑی پھرے گی موسم بدلنے والا ہے امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے جب لا مقام پر امت کے بخشش کے فیصلے ہوں گے اس لیے تو وہاں کا نورانی لباس پہنا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقہ کر دیئے امت اس صدقے کے توفیل گناہوں کی آفت جو ہے وہ امت سے ٹل جائے کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے نئی پوشاک اور نورانی پوشاک عطا کی گئی اور پیارے آکا نے تحویل ماہر کیا ایک برج سے دوسرے برج کی سفر اختیار کر لیا کیا تخیل اعلی حضرت کا آگے لکھتے میچ اسلامی بھائیوں تجلی حق کا سہر سر پر صلات و تسلیم کی رچاور دو رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اگر سیکونس پر تسلسل پر نظر دوڑائیں کہ پہلے تیاری کی بات کی ہے نئے نرالے ترپ کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے پہاڑوں کی دریاؤں کی خود حرم کی بات کی اب سفر کی ابتداء ہے تو نبی پاک کا غسل کا تذکرہ کیا اس کے بعد پیارے آقا کا لباس کیسا تھا اس سفر کے لیے جو روانگی ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ صحرا کون سا تھا سلاد و تسلیم کی نشاور ہو رہی ہے ذرا مشکل الفاظ سمجھتے ہیں سلاد و تسلیم کو کہتے ہیں درود و سلام نشاور سے مراد دلہا پر جو پیسے عموماً پھینکے جاتے ہیں اس کو نشاور کہتے ہیں مگر یہاں نبی پاک کی ذات پر درود و سلام کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں تجلی حق اللہ عز و جل کا جلوہ صحرا سے مراد جو دلہا صحرا ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے اب دو رویا دو رویا نہیں دونوں طرف دو لائنیں لگا کر قدسی فرشتے پرے جما کر لائن لگا کر اللہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ جب جاتے نا تو ان پر پھول برسائے جاتے ہیں اور دونوں طرف سپاہی کھڑے ہو کر گارڈ اف اونر دیتے ہیں نبی پاک جب معراج کے سفر کو چلے تو فرشتے لائنے لگا کر درود و سلام کے گجرے نچاور کر رہے ہیں سبحان اللہ اور تجلی حق کا اللہ تبارک و تعالی کے نور اور اللہ رب العزت کے جلوے کا جو سحرا ہے وہ پیارے آقا کے سر پر سجا ہوا تھا معراج کے دولا کی تیاری ایسے ہو رہی ہے اللہ اللہ اگے فرماتے ہیں جو ہم بیوا ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے یہ منظر بیان کرتے کرتے ایسا لگتا ہے آلہ حضرت بھی تخیل میں خو گئے کہ کیا منظر ہوگا میرے آقا علیہ السلام کو کیسے دھولا بنایا جا رہا ہوگا کس طرح رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے کاش ہم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہوتے اب اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے۔ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور اس زمین کی مٹی بن کر نبی پاک کے قدموں سے لپٹ جاتے اور عرض کرتے کہ اپنا دھوبن جنت کو عطا کیا ہے تو اپنا اترن ہمیں عطا فرما دیں اتر لب ہوا لباس ہمیں عطا فرما دیں ہمارے آقا ضرور ہماری بات مان جاتے اور اترن نہ بھی ملتا تو نالین پاک مل جاتی جن کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں لیکن اعلی حضرت دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے نصیب کہاں ہم جیسے نک میں وہ نظارہ کرتے ہمارے نصیب میں تو یہی ناکامی اور خاک چھاننے کے دن لکھے ہوئے ہیں کہاں وہ ذات پاک اور کہاں وہ ہم حسرت بھی کی ہے تو کیا پیاری کی ہے اب آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت نے جو یہ اشار لکھے ان کو ایک بار پھر سن کر طرز میں بھی سنتے ہیں لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون۔ بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا سہرہ سر پر سلا و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ارادی کے دن لکھے تھے بچا جو دل وہ کا اُل کے دو بڑے بنا بو چل چلتے تارنگ رو گئے جی جی دو کی پائی بوتر موسیقی وہاں کی, کی پوشا کیسے بیچن یہاں کا جھوڑا بلا چوکے تھے چل لی سر پی حق, حق کا سر پر تو تسلیچا ہو گورویا پودسی پر جما کر گورویا پودسی پر جما کر سلامی کے واسطے تھے سیب میں تو یا حبیب اللہ ہے چار سو یہ شوہرا میرا جے مستعفی ہے چار سو یہ شوہر میرا جے مستعفی ہے میرا جے مستعفی ہے میرا جے مستعفی ہے اللہ سبحان اللہ چلتے ہیں کسویں شیر کی طرف سفر جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت تو شامل نہیں تھے مگر تخیل میں امیجنیشن میں آلہ حضرت ہمیں ساتھ ہی لیے جا رہے ہیں. لکھتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھوبتے تھے کیا گنا بھی جھوم سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آلہ حضرت تیرا مشکل الفاظ ہیں, کچھ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پشتے زی سواری کی زین کاٹھی جو ہوتی ہے اپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے اوپر اونٹ کے اوپر دو ایک زین لگائی جاتی ہے۔ اچھا اب اس اس کے آگے فرمارے رہے ہیں کہ مغفرت سے مراد بخشش شلک کے شلک سے مراد یہ توپوں کی سلامی کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو شلک کہا جاتا ہے یا شلک کہا جاتا ہے۔ صدا یعنی آواز لگانا مستانہ جھومتے تھے یعنی مستی کی حالت میں وجد کرتے تھے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں امام عشق المحبت اعلی حضرت اپنے شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے؟ فرماتے ہیں کہ بصر کیا تھا اللہ عز و دل کے محبوب کی سواری ابھی براک پر میرے آقا سوار ہونے ہی والے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے بادشاہ کو کسی جگہ پر اگر سروے کیا جائے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو یہاں پیارے آکا علیہ سلاۃ اسلام جب براک پر سوار ہونے لگے تو مغفرت کی شلک یعنی توپوں کی آواز کون سی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی امت کی بخشش کر دی گئی ہے اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر نبی یہ پاک علی اسلام کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کیا کرتے مبارک ہو ان کا کام بن گیا ہے اور ادھر امت کے گناہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر مستوں کی طرح جھومنا شروع کر دیا اور گناہوں نے بھی خوشی منائی کہ اگر گناہ کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گناہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے جس سے اللہ کا محبوب پریشان ہو جاتا شکر ہے ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ گناہ مستانہ جھومتے تھے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف اعلی حضرت فرماتے ہیں عجب نہ تھا رقش کا چمکنا رقش ناجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا بکے اڑا رہی تھی تڑپتے پہ سائکے تھے واقعی مشکل الفاظ ہیں آئیے سمجھتے ہیں کہ ان اشار میں وہ جو مشکل الفاظ ہے اس کے کیا مانے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ عجب یعنی تعجب حیرانگی رقص سے مراد آپ کا چہرہ غزال سے مراد ہرن دم خوردا جس نے گڑ, گڑ کی قطرہ دار شراب پی رکھی ہو تو اس کو کہتے ہیں دم خردہ شراب پیا ہوا شخص اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اس شیر سے مراد کیا ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جو براق تھی اس کے چہرے کی دمک چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں کہ وہاں سمائی ایسا تھا کہ نشائے شراب عشق رسول سے مست ہو کر براق چھلانگیں لگا رہا تھا اور اس کا چھلانگیں لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنیوں کی شو کے فوارے بکے پھوٹ رہے تھے شوائیں آ رہی تھی اور آنکھوں میں بجلیاں کند کد رہی تھی رکس کر رہی تھی جانور کی آنکھوں میں جب خوب روشنی ڈالی جائے بجلیاں ڈالی جائے تو وہ اچھلتا ہے اور یہاں تو بجلیوں کو براق کی جمع یعنی برک برا کی کی جمع برا ہے نا تو وہ تو تھا بھی براک اور اس میں بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا خمار اس پر سوار ہو گیا کہ وہ برا کو زیبہ تھا اور فخر و ناز سے بڑے انداز دکھاتا یہ کمال کی تخیل ہے کہ ایسی نورانی تھیں کہ براق جو ہے وہ ایک مخمور سا ہو گیا اب چلتے اگلے شیر کی طرف برا پر گویا سواری ہو گئی ہے اب سواری کو آگے بڑھنا ہے اب میرے میٹھے اسلامی بھائی کیا منظر کشی کی ہے حجوم میں امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں پہلے ذرا اس کے مشکل الفاظ کے مانا ہو اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ حجوم امید امید کا جھم گھٹا کثرت اتنی امیدیں ہیں گھٹاؤ یعنی کم کرو باغیں لگامیں جو ہوتی ہیں جانور کے آگے بھی لگام ہوتی ہے ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں غلغلے سے مراد چرچے ڈنکے بج رہے تھے اب یہاں ایک بڑا خوبصورت تخیل ہے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ اب معاج کی رات نبی پاک علیہ السلاط والسلام جب آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو اب جب سائروں کا ہجوم آ گیا ہے اور امیدیں کم کرو یعنی مانگنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق دے کر جلدی فارغ کرو مرادیں لے کر انہیں ہٹاؤ ان کی مرادیں پوری کر دو تاکہ رش کم ہو جائے اور آداب کو منوج رکھتے ہوئے سواری کو لے کر آگے چلتے رہو یعنی جو بھکاری جو سائل آئے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دو تاکہ یہ ہجوم کم ہو جائے اور آقا کی سواری ادب کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ جائے اب چوبیسویں شعر میں امام اہل سنت مزید ہمیں آگے لے کر چل رہے ہیں اب سواری آگے جا رہی ہے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جلتھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے ارے ارے کیا بات کرتے ہیں الا حضرت اب ذرا اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں غبار میرے اسلامی اسلامیوں گرد کہتے ہیں غبار کو رہے منور روشن راستہ جلتھل ہر طرف جب پانی ہی پانی ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ جلتل ہو گیا ہے ستم سے مراد ظلم ہے اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا شیر کا مطلب سمجھیے اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں سعید امبیات اسلام کی جب ذات سوئے باری چلی تو اب ایسی نورانی گرد اڑی کہ ہر طرف نوری نور چھا گیا بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے اور رنگ و نور کی ایسی بارش برسی کہ ہر طرف رنگ و نور جل تھل کر رہا ہے بلکہ جنگل سے بھی پانی یعنی نور کے فوارے ابلنے لگے معارج النبوه میں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں 80 ہزار فرشتے تھے ہر ایک کے پاس نور کی شما تھی جب حضور نے اپنے رخ انور کو ظاہر فرمایا تو میرے کا حسن سب نوروں پر غالب آ گیا صرف ایک ہجاب ستر ہزار ہجابوں سے اٹھایا گیا تھا اے میرے میچے اسلامی بھائیوں نبی پاک کی سواری جب آگے بڑی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نور نے جل تھل کر کے رکھ دیا ہے کیا خوبصورت انداز ہے آلہ حضرت کا آئیے میرے میچے اسلامی بھائیوں ان چاروں اشار کو دوبارہ سنیے اور پھر ناتخواہ اسلامی بھائی ہمیں طرز میں سنائیں گے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک۔ گنا مستانہ جھومتے تھے اجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خردہ سا بھڑکنا شوائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ تھے حجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امن کے جنگل ابل رہے تھے ابھی نئے پشتے سے ابھی تیزی تک ہوتی سردا شفاخت مبارک سردا شفاعت میں مبارک گنا جی آ جب نا, نا عشق کا چمکنا کوئی <مائم> اے چار سوئے شوہراش میرا جے مستعفی ہے چار سوئے شہرا میرا جے مستعفی ہے میرا جے مستعفی ہے میرا جے مستعفی ہے على حضرت امام اہل سنت بھی کمال کرتے ہیں اب بات کر رہے ہیں چاند سے آپ نے مدنی چلے کے ناظرین چاند دیکھا ہوگا اور 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر اس میں ایک داغ نظر اتا ہے تخیل رزا کے قربان کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے اب یہاں ستم کیا سے مراج ظلم کیا مت کٹی تھی کسی میں کہتے ہیں نا مت کٹی تھی تو یہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوا بات چاند سے ہو رہی کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے قریب ہی سے تو گزرے تھے پیارے آقا کے جو قدموں کی خاک تھی نا اگر تو اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پر ملتا تو تیرے بھی یہ داغ ختم ہو جانے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اگے کہتے ہیں براق کے نقش سم کے صدقے وہ گلخلاء کے سارے رستے مہقت گلبن لہقت گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے کچھ اس میں مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہاں جو اعاذت فرماتے ہیں کہ نقش سم یہ کھر کا نشان ہوتا ہے جو گھوڑے وغیرہ ہو نا سم کہتے ہیں اس کے پیر کا جو کھر ہوتا ہے اس کا نقش گھوڑے کے یا کسی بھی جانور کے پیر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو نقشے سم کہتے ہیں اچھا گل کھلانا کوئی بڑا عجیب کام کرنا مہکنا یعنی خوشبو دینا گلبن کہتے ہیں سرخ گلاب کو اور گلشن کہتے ہیں باغ کو ہرے بھرے کہتے ہیں سر سبز و شاداب لہ یعنی لہرانا جھومنا اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اعلیٰ تمام علیہ سنت فرما رہے چھبیسواں شیر ہے اور اس کا مطلب یہ بن رہا ہے اس کی شرح کچھ اس طرح علماء نے لکھی کہ جو براق ہے پیارے آکا علیہ سات اسلام کی مبارک سواری کے کھروں کے نشان پر قربان چلا جاؤں میں پیارے آکا کے نالہن پر نبی پاک کے نقشے نالہن پر قربان ہونا تو سنا ہوگا مگر قربان جائیے اعلی حضرت کی اس کے رسول پر فرماتے براک کے نقش سن کے صدقے میں براک کے قدموں کے نشان پر قربان اس پر واری جاؤں اس نے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے تھے باغات سر سب سے ہر طرف ہریالی ہریالی کا دور دورہ تھا اور ایسی بہار نہ پہلے کبھی دیکھنے میں آئی سوائے شب ولادت کے اور بعد کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیا خوبصورت بات کیا حضرت نے اب چلتے ہیں ستائیس میں شیر کی طرف بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری بات نماز اقصہ میں تھا یہی سر عیان ہو مانائے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ کون سی نماز ہے مسجد اقسام میں پیارے آقا علیہ سلاۃ نے جو انبیاء کی امامت کی تھی سبحان اللہ شب مہراج یہ شرف نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کو عطا کیا گیا شاعر لکھتے ہیں نا صف کھڑے ہیں انبیاء مستفا امام ہو گئے بیٹھے بھائی اب اس سے مراد یہ ہے یہاں سر سے مراد وہ راز اللہ کہتے کہ نماز اقسام میں کیا راز تھا ہو جائے ظاہر کہ کون اول ہے کون آخر ہے مانائے اول آخر پتا چل جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھے کون کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو پہلے تمام انبیاء گزرے وہ سب پیارے آقا کے پیچھے ہیں تو پتا چل جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے اور کس کا مرتبہ کتنا آلہ اور ارفا ہے سبحان اللہ اور اگلے میں لکھتے ہیں ان کی کا دبدبا تھا تھے, تھے. اللہ غنی. کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں دبدبا روپ کو کہتے ہیں نکھار سے مراد صفائی اجلاپن نجوم ستارے افلاک آسمان جام پیالہ مینا سورای اجالنا یعنی اجلاو صاف کرنا کھنگالنا یعنی پانی برتن میں ڈال کر جو صاف کیے جاتے کنگال لو برتن کو یہاں یہ مرادی کون سی سوراہی ہے یہ کون سے برتن ہے یہ کون سا پیالہ ہے کہیں ستاروں کی بات ہے نجوم کہیں آسمان اور کہیں سوراحی کی بات کچھ تھوڑا سا ربت سمجھ نہیں آ رہا آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد تھی اور ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ہر شے کو اجلا کیا جا رہا تھا چلاچے ستارے اور آسمانوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ساغر و مینا یعنی گلاس اور سراہی کو اچھی طرح اجلا اور مصفہ کرو اس لیے کہ ان برتنوں میں آبے کوسر کھنگال کھنگال کر میل کچیل کو دور کر رہے ہیں تاکہ عشق عشق مصطفیٰ کی شراب تہور سے آسمان والوں کو نوازا جائے کیونکہ بادشاہ جس علاقے کے دورے پر جاتے ہیں اس علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے آتے ہیں ہمارے دنیا دار حکام جو ہیں ہمارے دنیا دار حکام تو صرف اعلان کر کے آتے ہیں جب کہ ہمارے آقا جدر جاتے ہیں کرم کے دریا بہا دیتے ہیں یعنی وہ برتن تیار کیے جا رہے تھے جس میں شراب عشق مصطفیٰ جو ہے وہ پلائی جانی ہے اور وہ برتن کیسے سے سے جا جا رہے رہے تھے وہ آبے سے جا رہے ہیں تیاری ہو رہی ہے کسی کی آمد کی کیا بات ہے اعلی حضرت کی اب ذرا یہ چار اشار سنیے اور پھر انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے براک کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہے تھے نماز اقساء میں تھا یہی سر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نخار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاق جام و مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے سیتم کیمرا گزر تھی اٹھانا نایا کیمل ٹیمل تھے اٹھانا نایا کیمل ٹیبل تھے سب تھے نا شیسم کے بوراک کے سد کے بغل کے نار کے سارے رسے مہک گل بل بل گل مح گلشن ہری بھری لے رہے تھے نمد آیا وہ مانا ہے اولا پھر دستر بستہ پیچھے ہاس دست بستہ پیچھے ہاس جو سلطنت آگے کر گئے تھے ان کی آمد کا نہ شال تھے گے بڑی سلز اللہ سو لا سلام تیار سو لا بسل اللہ اب چلتے ہیں میں شیر کی طرف اعلی فرماتے ہیں نکاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہبت سے تب چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ آبلوں کی بات بھی ہے کسی تب چڑھنے کی بات بھی ہے نکاب الٹنے کی بات بھی ہے بڑی آ, یو کے خوبصورت باتیں ہیں. مگر کس کس موضوع سے متعلق ہیں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں یا آلادت فرماتے ہیں کہ نکاب سے مراد پردہ مہر سے مراد سورج جلال رخسار گالوں کا روب ہبت سے مراد دب دبا تب سے مراد بخار اچھا تپکنا تپکتا گرم ہونا آبلے سے مراد چھالے اللہ یہ کس بات کا تذکرہ ہے امام عشق کو محبت اس انتیسویں شعر میں فرماتے ہیں کہ آکا دو جہاں صلی اللہ وسلم جو آسمان نبوت رسالت کے آفتاب عالم ہیں جب پیارے آکا نے رخ انور سے پردہ اٹھایا یاد رہے وہ ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہے تو آپ کے چہرہ یا دس کے جلال کی گرمی سے آسمان کو بخار چڑھ گیا اور ستاروں نے ستارے جو تھے ان کے بیچاروں کے جسموں پر چھالے پڑ گئے جس سے پانی یعنی روشنی اور نور رسنے لگا یعنی میرے آکر نے جب رخے انور اٹھایا تو اب کسی کے اندر تاب نہ تھی اس جلوے کو دیکھنے کی اے میرے بیٹھے اسکامی بھائیوں اگلی بات علادت فرماتے یہ جوش نور کا اثر تھا کہ آبے گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پھسل پسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے ذرا مشکل الفاظ کے مانا سمجھتے ہیں یا علادت فرما رہے کہ آبِ گوہر موتیوں کا پانی صفائے سے مراد صفائی چمک اب یہاں آل حضرت امام علیہ سنت اس شیر کے اندر یہ ارشاد فرمارے کہ آپ کی نورانیت میں جب جوش پیدا ہوا تو موتی پگھلنے لگے اور ان کی پشت تک پانی چڑھ گیا اور راستوں کو اس قدر تجلی اور مصفہ کیا گیا، مجلہ اور مصفہ کیا گیا، صاف کیا گیا کہ ستارے پسل پسل کر نبی پاک علیہ السلام کی قدموں پر گرنے لگے اور مبارک قدموں کا بوسہ لینے لگے کیا خوبصورت تخیلِ عالی حضرت کا اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عالی حضرت آگے لکھتے ہیں بڑھا یہ لہرا کے بحرِ وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ ارش و کرسی دو بلبلے تھے اللہ غنی ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں فرماتے ہیں لہرانا حرکت کرنا جھومنا بحر وحدت توحید کا سمندر ریگ سے مراد یہاں ریت ہے ذل سے سایہ ہے اس شیر کام کا حضرت اس اکتیسویں شیر میں فرماتے ہیں کہ وحدت کا سمندر پورے جوش کے ساتھ جب آگے بڑھا تو اب ریت یعنی عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے یہ آسمان کے ٹیلوں کی کیا بات کرتے ہو اس وقت تو عرش و کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے اس سفر کی بات جب قران کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى اب یہ جب سفر شروع ہو رہا ہے تو عرش و کرسی جو ہے اب یہ بلبلے کی مانند ہیں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اگلے شعر میں امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت کیا فرماتے ہیں وہ ذل رحمت وہ رک کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زر بفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے واقعی کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کو کچھ مانا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں زر سے مراد اودی اطلس یعنی عمدہ ریشمی کپڑے تھان کپڑے کا جو گٹھا جو تھان ہوتا ہے اور یہاں اعلی حضرت کی تھان کی بات کر رہے ہیں امام اہل سنت شیر کی شرع میں لکھتے ہیں گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر رحمت ال کا سایہ ہے ادھر ود دوہا کی تجلیاں ہیں ایسا منظر بن گیا کہ ستارے بھی منہ لگے عمدہ قسم کے ریشمی کپڑوں کے تھانوں کے تھان بطور فرش بچھا دیے گئے. یعنی زل رحمت اور رخ کے جلووں سے دھوپ اور چھاؤں کی کیفیت بن گئی. کہ کہیں چمک و دمک, دمک تیز کہیں ہلکی اور کہیں بالکل مدم اس طرح نبی پاک علیہ السلطل کے قرب کا ایک خصوصی نظارہ فرمایا یہ امیجنیشن ہے یہ تخی اللہ اعلی حضرت کے اب ذرا یہ چاروں اشار ایک بار پھر سنیے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ طرز میں سنیں گے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نکاب الٹے وہ بہرے انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہے بت سے تب چڑی تھی تپکتے آب لے تھے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آبِ گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پسل پسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے بڑھا یہ لہرا کے بہرے وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وزل رحمت رک کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے نیب الٹے گرمیوں پلک سے تب چڑھی تھی تب چڑھی تھی تب کے لے تھے جو شیشی نور کا تھا سلسلے سو را سے بھی سل بھیسل سر ستارے پد مو پہ لوٹتے تھے بڑا یہ گلے کے بہرے محادت بڑا یہ گلے کے بہرے محادت کے درگیا نا میرے کسرت ٹیلوں کی کیا حقیقر شو قرسی تو دو بولے تھے متے وہ رخ کے جلوے گئے دی زربت او دی یہ تھا سب دو پیچھا کے تھے سلار صلی اللہ علیہ لیا سو لا بل ہے شوہر میرا جے مستعفی گئے چار سوئے شوہرا میرا جے مستعفی گئے میرا جے مستعفی گئے میرا جے مستفیٰ گئے اسلامی بھائیوں میراج سنتے بھی جا رہے ہیں سمجھتے بھی جا رہے ہیں اور جھومتے بھی جا رہے ہیں اب تینتیسویں شیر کی باری ہے چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا صدرہ سے بھی داما پلک جپکتی رہی وہ کب کے سبین آن سے گزر چکے تھے سبحان اللہ میری میٹ اسلامی بھائیو شیر کے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے مانا سمجھ لیں اس میں ایک لفظ ہے کہ خراما خراما سے مراد ناز و انداز سے چلنا چما سے مراد یہاں کیا ہے چمن یعنی باغ اسی طرح سدرا یہ سدرت المنتہا کی طرف اشارہ ہے داما سے مراد دامن اور او آ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے یہ اور وہ یعنی اشارہ قریب اور اشارہ بعید یہ اور وہ اب یہ آلہ درد اپنے شعر کے اندر ان اصطلاحات کا استعمال کس پیارے انداز میں کیا امام اس کو محبت لکھتے ہیں کہ وہ سیدھے قد والا سروے چما یعنی ہمارے اکالت السلام کا جو قد انور ہے بڑا سیدھا بڑا خوبصورت کچھ ایسے انداز سے خراما خراما چلا کہ سدرت المنتہ جہاں بے شمار فرشتے پیارے اکالت کے دیدار کے لیے جمع تھے مگر وہ بھی آپ کے دامن اقدس کو تھام کر آپ کے کو کر روک نہ سکے ابھی فرشتے پلک ہی رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکا سے لامکا پہنچ گئے سبحان اللہ رفتار کا عالم یہ تھا نبی یہ پاک اس طرح تشریف لے گئے آگے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جھلک سی ایک سیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے میرے پیٹر اسلامی بھائیوں اب اس کے ذرا مشکل الفاظ سمجھتے ہیں آل لکھتے ہیں کہ یہاں قدسی سے برات فرشتے برات یہ شادی کے جلوس کو برات کہا جاتا ہے اور یہاں اصطلاح یہ ہے کہ نبی پاک چونکہ عالم کے دلہا بنے تھے اس اور فرشتے براتی تھے روح الامین جبریل امین علی اثرات کو کہا جاتا ہے اب کیا اس شیر کا مطلب بنتا ہے کہ ہاں جو فرشتے وہاں سدرت المنتا پر دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے بس ایک جھلک ہی دیکھ سکے صرف ایک جھلک کا نظارہ کر سکے پھر اس کے بعد کسی کو ہوش نہ تھا کہ کب دامن ملے گا دامن والا کہاں ہے کہ دلہا کی سواری تو بہت دور گزر چکی تھی اور باراتی دیکھتے ہی رہ گئے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب نبی پاک حضرت المنتہا سے بھی آگے جا رہے ہیں اب اگلے شیر میں آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں اور شیر میں لکھتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رِقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہِ حسرت کے ولولے تھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے بھی مشکل الفاظ اب روح الامین سے مراد یہاں جبریل امین ہیں رکاب سے مراد سواری پر سوار ہونے کی خاطر جو پاؤں لوہے کی یہ سبجئے کہ ہلکے میں رکھا جاتا ہے اپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے پر سواری وغیرہ کرتے ہوئے رِقاب لگائی جاتی ہے حسرت جو تمنا پوری نہ ہو سکے اسے حسرت کہتے ہیں ولولے سے مراد جوش اور جذبہ اب اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدری علی سلاۃسلام جو روح المین ہے فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی تھک گئے اور سرکار علیہ السلاۃ السلام کا دامن کا جو دامن تھا وہ بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ پیارے آقا رب آکار کے پاس جائیں گے میرا کام بھی بن جائے گا وہ امید بھی ٹوٹ گئی دل کے ارما اور حسرتیں دل ہی میں رہ گئے کہاں ان کی شان و شوکت کہ سید اور کہاں اب یہ حسرت کہ وہ سہارا ہی آگے چلا گیا جو کرب اللہ کا وسیلہ تھا یعنی روح المی بھی حسرت سے دیکھتے رہ گئے اور آقا رب از وزل کی طرف آگے کی طرف تشریف لے گئے اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا خرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے سبحان اللہ اب اس کے بھی مشکل الفاظ کے بانا ذرا سمجھ لیجئے اب یہاں روش سے مراد رفتار بھبوکا کا اس سے مراد شولا خیرت کہتے ہیں اکل کو دہر دہر یعنی ہر جگہ ہر وقت اس شعر کا مطلب میرے پیچھے سلائی بھائیو یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا تھا اسپیڈ کا عالم کیا تھا کہ جس نے اس رفتار کا اندازہ لگانے کی کوشش کی صرف غور ہی کیا تو اس کا دماغ ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس دماغ سے ایک شولا پیدا ہوا کہ عقل کے جنگل میں ایک نورانی پھول پیدا ہوا جس نے پھول ہو کر جنگل کے ہر درخت کو جلا دیا یعنی رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہماری اگر چھوٹی سی عقل بھی لگانے لگے تو اس عقل کے یہ سمجھے کام ہی نہیں ہے وہ عقل کی عقل کی وہ مستعتی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلط و کی رفتار کا اندازہ لگائے ذرا غور کیجئے جی ہاں بیچے اسلامی بھائیو شاعر لکھتا ہے نا عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا نبی پاک علیہ السلام شبہ محراج جو اتنا بڑا سفر کیا کتنی دیر میں کنڈی ہلتی رہی بستر گرم تھا اور سفر کتنا بڑا تھا ہزاروں سال کا سفر تھا جی میرے میٹر اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے نا محراج کے سارے معاملات عشق ہی سے سبجے جا سکتے ہیں عقل کا یہاں دخل نہیں ہے کیونکہ جو کام ہزاروں سال میں نہیں ہو سکتے مکہ پاک سے چلنا قبر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا بیت المقدس آنا انبیاء کی نماز پڑھانا خطبے دینا پھر زمین کی بے شمار نشانیوں کا نظارہ کرنے کے بعد سوہ آسمان کو روانہ ہونا ایک آسمان سے دوسرا آسمان پانچ سو سال کی راہ ہے اسی طرح یہ ساتوں آسمان تک جانا اے میرے بیچے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں یہ ہزاروں سال کا سفر ہے مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں تو پیارے آقا کی رفتار کہاں عشق پر آ کی بنیاد رکھ میٹر میٹر اسلامی بھائیوں ہوں آپ نے چار اشار کی تشریح سنی اب آئیے ان اشار کو پہلے نسر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں چلا وہ سروے چما خراما نرخ سکا سدرا سے بھی داما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 تھکے روح امی کے بازو چھٹ چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا خیرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے لگتی سب آ سے گزر چکے تھے جھلک سی ایک پوت سیو پلائی برات میں ہوش ہی ہوئے تھے تھک چرو ہو بازو تھک روح آمی, امی کے بازو چھوٹا بام کہاں وہ پہلو ریکاب چھوٹی امید ٹوٹی ریکاب چھوٹی نہیں دے حسرت ریل بنے تھے راوش کی گئے کو جس نے سوچا راوش کی گرمی میں کو جس نے سوچا بیما میں سے ایک باپو کا پھوٹا فیرت کے جنگل میں پھول چمچا فیرتھ چنگ میں پھول دہر پہ دہ چل رہے تھے سلا لار سول اللہ سلا لار سول اللہ حبی چار سو شوہر میرا جے مستعفیٰ ہے چار سوئے شعرا میرا جے ہے میرا جے مستعفی گے میرا جے سبحان اللہ قصیدہ معراج جاری ہے اور ہم اس کو سمجھتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں اور جھومتے جا رہے ہیں اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حال و گرتے پڑتے وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھتا دم تیور آ گئے تھے پیٹ اسلامی بھائیوں اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھتے ہیں جلوں یعنی ہمراہی عجب یعنی انوکھا اور تیور چکر آنا تیورانا چکرا جانا آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانا مرغان سوچ کے پرندے اب اس شیر کے مطلب کیا بنتے ہیں بھائیوں، اس شیر کا معنی یہ بنتا ہے حضرت یہ چاہ رہے ہیں. شب مہراج حضور علیہ کے ساتھ جو مرغان عقل یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت جا رہی تھی ان کی حالت بھی دیکھنے والی تھی کثرت ہجوم تیز رفتاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے جیسے آپ پر قربان ہو رہے تھے باقیوں کو تو ایک طرف رہنے دیجیے خود ان کے سردار جبریل امین علیہ کا حال بھی یہ تھا کہ آپ بھی تھک کر سدرا پر رک گئے اور بلندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ کر ان کا سر بھی چکرا گیا اور ان کی آنکھوں کے آن آن آن آگے بھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا سا آ گیا حالانکہ یہ وہی ہستی ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے نبی پاک علیہ السلۃ والسلام کو حضرت امانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے لینے آئے تھے مگر ایک لمٹ تھی سدرت المنتہا پر جا کر وہ بھی رک گئے اور اب نبی پاک اپنی سواری آگے لے کر جا رہے ہیں اگلا شیر سنتے ہیں کبھی تھے مرغان کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ اندیشہ تھوکتے تھے اب اس کے کچھ مشکل معنی سمجھیے مرغان وہم سوچ کے پرندے دم بھر یعنی ایک لمحہ اٹھائی یعنی لگی یا پڑی بیٹے, بیٹے اسلامی بھائی شیر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہ خیال بھی نبی پاک کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ و گمان بڑے طاقتور صحیح کیونکہ ہر بلندی کا تصور اور خیال تو کیا جا سکتا ہے نا امیجنیشن کی تو کوئی حد نہیں ہوتی مگر تھوڑی دیر کے لیے تصورات نے پرواز کی پھر ایسی ٹھوکر کھائی کہ خون کی کے آنے لگی اور تھک ہار کر بیٹھ گیا یہ کیسے استلاحات ہیں یہ کیسے استعارے ہیں کہ اگر کسی کو سینے پر ٹھوکر لگے وہ خون کی کہہ کرے اب وہ نڈھال ہو جاتا ہے علامہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہم اور گمان بھی تھک کر نڈھال ہو گئے کیونکہ نبی پاک کا سفر یہ وہم و گمان سے بھی ورا ہے اللہ اکبر اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف علامہ حضرت اس شعر میں کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت 39ویں شیر میں فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق کہ لب مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیں یہاں پر میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں کچھ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تاج شرف یعنی عزت و بزرگی کا تاج بے خود مست و بے خود اب یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے آل آدت شیر میں کچھ اس طرح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسی استدا میں ارش نے یہ بات سن لی اور خوش ہو کر مچل گیا کہ لو بھائی ہماری بات بھی بن گئی تاج رسالت دبوت والے میرے اوپر اپنے نالین پاک کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں میں تو خوب بوسے لوں گا اللہ کرے خیر و آفیت سے میرے پاس آ جائیں اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں یعنی عرش بھی خوشی منا رہا ہے کہ نبی یہ پاک تشریف لا رہے ہیں آپ کے قدم مبارک تو پہلے ہی میرے لیے شرافت و عظمت کا تاج ہیں اب تو ان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے یعنی وہاں بھی استقبال کی تیاریاں ہیں سبحان اللہ چالیسواں شیر سبحان اللہ آل علت شیر میں کیا لکھ رہے ہیں امام علی صلی لکھتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہیں آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا مشکل الفاظ کی معنی سن لیجیے بے خود یعنی مست و بے ہوش نسار جاؤں قربان ہو جاؤں تلوہ یہ پاؤں کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے پاؤں کے نچلے حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب اس شیر کا مطلب کیا بن رہا ہے میں شیر میں عشق کو محبت آل حضرت کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں ارش آزم وش میں آ کر پکار اٹھا کہ اے میرے آقا میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں آپ کہاں ہیں کب میرے سینے پر اپنی نالین مقدس رکھ رہے ہیں جلدی تشریف لائیے تاکہ آپ کے پاؤں کو آپ کے تلموں کو چومنے کی سعادت حاصل کروں اور اپنے نصیب جگمگاؤں سبحان اللہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مواہب اللہ دنیا میں ہے جب آپ علیہ السلاۃ والسلام پر پہنچے تو ارش دامن رحمت سے چمٹ گیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے ذرا عرش سے پوچھئیے پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی تو اس نے کیا کیا تھا ہمش کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے بیٹیو میں بیٹی اسلامی بھائیوں آپ نے چار اشعار کی تشریح سنی ہے بھائی یہ اشعار کو پہلے نثر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں جلوں میں جو مرغ اقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ صدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تا دم تیورا گئے تھے कवि تھے مرغان وهم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خونے اندیشہ تھوکتے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کر بے خود پکار اٹھا نثار جاہوں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جیلوں جی میں اکلوڑے تھے جنوں میں جو اکنوڑے تھے آج برے حال گرتے پڑھتے وہ سدرا ہی پل رہے تھے تھا کر وہ سدرا ہی پیپ رہے تھے تھا کر چڑھا تھا دم تھے راگ تھے پر اڑت اڑنے تو عورتوں پر اٹھائی سی نے کی ایسی اٹھائی سینے کی ایسی یہ اتنے میں عرشے حق نے سنا گے اتنے حقلے مبارک ہوتا جوانے، قدم پھر آئے وہ بھی قدم ہے سے پھر آئے جو پہلے تاجے شرف چلے تھے یہ کے بے خود میرا جے مستحفی ہے مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین اب اگلا شیر ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے کچھ مشکل الفاظ کے بانا سمجھتے ہیں مجرہ کہتے ہیں آداب کو سلام بجا لانے کو بزم بالا یعنی ملائے آلہ کے مقدس فرشتوں کی جماعت فرشتوں کی جماعت کو بزم بالا کہا جاتا ہے گرد یعنی ارد گرد آلہ حضرت امام علیہ السلام نے شیئر میں کچھ اس طرح ارشاد فرما رہے کہ عرش معلہ جھک کر سلامی دے رہا تھا. اور ملا اعلی کے فرشتے سجدہ شکر بجال آ رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گھر بیٹے ہی اپنے محبوب کا ہمیں دیدار کرا دیا اور جو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلہ پر جلوہ گر ہوئے تو عرش اپ کے مبارک طلو کو انکھوں سے بلنے لگا اور فرشتے اپ کے ارد گرد نثار ہونے لگے سبحان اللہ اب اگے چلتے ہیں حال حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ضیاءے کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کن دیلیں جِل حضورِ خورشید کیا چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے تھے سبحان اللہ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی زیائیں سے مراد روشنیاں کندیل یعنی فانوس یہ چمنی والی جو لائٹ ہوتی ہے بتی وغیرہ ہوتی ہے اسے فانوس کہا جاتا ہے روشنیاں اچھا اب کندیل ہو گئے جل ملانا دھندلا جانا مدھم روشنی دینا حضرت امام علیہ سلتھ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ امام علیہ سلت فرماتے ہیں کہ عرش معلہ سے کچھ ایسی رنگ برنگی شوائیں نمودار ہوئی کہ تمام فانوسوں کی روشنیاں دھیمی پڑ گئیں اور سراج المیر آفتاب نبوت مہتاب رسالت کے نور کے سامنے اپنا سب منہ لے کر رہ گئیں بھلا سورج کے سامنے چراغ کی کیا مجال کہ وہ چمکنے کا نام بھی لے مثل مشہور ہے نا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے یعنی سورج کو چراغ دکھانے والی بات یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے بڑے بڑے کام کے سامنے معمولی شخص معمولی کام کرے تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک کے نور کے سامنے یہ ساری کندیلیں جو تھیں وہ جھل بلا گئیں کم روشنی دینے لگیں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں اعلیٰ امام رسرت لکھتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے اے میرے بیچ اسلامی بھائیو سما یعنی منظر پیک رحمت رحمت کا کاصد کشادہ یعنی کھلے ہوئے اور کلیم سے مراد یا حضرت موسیٰ لی مبی سلاۃسلام تھے اب اس سے مراد کیا ہے یہی لمحات تھے یہی سما تھا کہ رحمت کا فرشتہ یہ پیغام لے کر نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ حضور تشریف لے چلیے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے چلیے جو راستے حضرت ابوسا علیہ السلاطلام پر بند تھے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں ان کو تور پر بلایا تو نالین اتارنے کا حکم دیا آپ عرش معلہ پر بما نالین تشریف لائیں اور دیدار خداوندی کی لذت پائیں کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ سرات والسلام کی اگلے شیر کو سنتے ہیں بڑ اے محمد بڑ اے محمد کری احمد قریب آ سرور مج ن جاؤں کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اب یہاں جو مشکل الفاظ ہے کری سے مراد قریب ہونا سرور ممجد بزرگی والے سردار ندا آواز اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے اس شعر کا کچھ مطلب یہ بنتا ہے کہ جبرائیل جب واحد اللہ دنیا میں بھی ہے کہ جب جبرائیل براک اور فرفرف نیچے رہ گئے رہ گئے تو عالم نور میں کہ اے اے محمد قریب آ اے محمد اور قریب آ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس اس کا مطلب کیا تھا اے میرے پیارے آگے بڑھیے اے احمد مختار اور قریب آئیے اے ساری مخلوق کے سردار اور آگے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا آواز تھی قربان جاؤں وہ کیا سما تھا وہ کیا مزہ اور کیا لطف تھا اعلی حضرت ان صداؤں اور منظر کو کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہم نے یہ چار اشار سنے آئیے اب ناطخوا اسلامی بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اس کو نصر میں بھی سنیں گے اور پھر اس کے بعد طرز میں بھی سنیں گے جھکا تھا مجرے کو آرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزمے بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیل جل ملائی ازور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے جھوکا تھا مجھ رہے تو عرش اعلیٰ جھوکا تھا مجھ رہے تو عرش اعلیٰ ہی رہتے سجدے میں بز میں بالا یہ آنکھیں مو سے مل رہا تھا یہ قربا چمکور کیا چمکتے تھے سما تھا رے بھی سما تھا رتھ گیا چلیے تمہاری ہاتھ خوشاد ہے جو تمہاری بات کشادہ شہجولیم <سلام> پر رستے تھے تھا یہ کیا مزے تھے پڑے سلئی کر یار سول پڑیے سلئے کیا یار سول بس سم لے کار ہم سو بیٹے بیٹھے اسلامی بھائیوں قصیدہ سیدھا میراج آگے بڑھتا جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت شیر کی باری ہے اور شیر ہے تبارہ اللہ حشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو جوش لن کہیں تقاضے وسال کے تھے اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے مانا سمجھیے تبارک اللہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد برکت والا اللہ زیبہ یعنی لائق مناسب لائق یا مناسب سمجھ لیں لن اے موسا یہ کہا گیا تھا حضرت مسالت اسلام کو تو ہر مجھے نہیں دیکھ سکے گا تقاضے طلب اور خواہش اور وسال سے مراد ملاقات سبحان اللہ یہاں اس شعر میں کیا فرمایا جا رہا ہے بہت خوبصورت اشارہ ہے قصا تور اور مہراج کی طرف واہ واہ حضرت لکھتے ہیں اے اللہ تو بڑا ہی برکت والا ہے تیری کیا ہی شان ہے واقعی بے نیازی اور سبدیت صرف تیری ہی شان کے لائق ہے اور تیرے کام بھی کیسے اور ہرگز نہیں دیکھ سکتا حالانکہ یہاں ابھی پہ پاگل اسرات و کا مطالبہ بھی نہیں تھا مگر یہاں تقاضے وسال کے تھے امین کو بھیج کر بلوایا جا رہا ہے ایک اور سلام کے شیر میں جو تزمین لکھی گئی بڑی پیاری ہے نا کسا تور سمجھے کوئی کوئی بے ہوش جل وہ میں گم ہے کوئی فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھو سلام بھائی میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیا خوبصورت شیر اہلا حضرت نے لکھا اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف چھیالیسواں شیر ہے کسیدا مہراج کا خرچ سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گا سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس میں خیرت کس کو کہتے ہیں عقل کو کہتے ہیں جہت یعنی سمت لالے پڑنا یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ امید ٹوٹتی نظر آنا مایوس ہو جانا عقل کو بھی لالے پڑ گئے اللہ غنی اعلی حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام عشق محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ یعنی جب سفر کو گئے عقل سے کہہ دو کہ کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ نظارہ تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا سرے تسلیم خم کر لے گزرنے والے گزر چکے ہیں اور تیری ہوا کو بھی پتہ نہیں چل سکا تو تجھے کیا پتا چلے گا یہاں تو شش جہات کی اس کو بھی جان کے لالے پڑے ہیں یعنی جہت جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ کس کو بتائے حضور کس طرف گئے دائیں گئے بائیں گئے سامنے گئے پیچھے گئے اوپر گئے یا نیچے گئے یہی ڈائمنشنز ہیں نا یہی جہتیں ہیں مگر آقا تو وہاں گئے نہ جہت ہے نہ سمت ہے نہ مکہ ہے نہ مکانیت ہے نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے تو کسے بتائیں کدھر گئے تھے سبحان اللہ اب آتے سیتالیس و شیر کی طرف سراغ این و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے سبحان اللہ اب اس کے ذرہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں سراغ کہتے ہیں کھوچ کو نشان کو این یہ عربی کا لفظ ہے کہاں کے لئے استعمال ہوتا ہے مطا یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ کب کے لئے استعمال ہوتا ہے کیف یہ کیف الہ یعنی کہاں تک سبحان اللہ یہ جو عربی پڑھتے ہیں و نہو یہ اینو متا کیفو الہ بہت پڑھتے ہیں لیکن آلہ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک ہی شیر میں ان تمام یوں سمجھئے کہ اسطلاحات کو استعمال کیا کہ کوئی بتائے کہ آپ علیہ السلام کہاں گئے کب گئے کیسے گئے کہاں تک گئے ان تمام سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں کیونکہ نہ وہاں کب اور کہاں کا تصور نہ کیسے اور کہاں کا تصور نشان نہ کوئی آپ کے سوا اس راہ کا مسافر تھا نہ کوئی آپ کے ساتھ تھا نہ کوئی منزل کا نشان تھا نہ پڑاؤ کرنے کی جگہ تھی یہ ساری باتیں عام عالم کی باتیں ہیں وہ تو ٹرمینالوجیز اصطلاحات استعمال کر کے سمجھا دیا کہ یہاں عقل کا کام نہیں ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی یہ پاک کیسے گئے کہاں گئے کب تک گئے راستے کا سراغ کیا تھا کیونکہ ساتھی بھی کوئی نہیں تھا اللہ اکبر آگے چلتے ہیں اور اڑتالیسواں شیر سنتے ہیں ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر مشکل قدم بڑھانا جلال و حمت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے پہ یہ مسلسل لگاتار کے لیے استعمال ہوتا ہے تقاضے طلب کے لیے بلانے کے لیے آتا ہے ربین سے ملاقات کے بار بار تقاضے ہو رہے تھے اور ادھر نبی پاک علیہ سلاۃسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور ہے بتکت اور دب دبے کی وجہ سے قدم بڑھانا احترام کے تقاضوں کے پیش نظر بڑا مشکل ہو رہا تھا مگر جمال و رحمت خدا بندی حوصلہ بڑھا رہی تھی اور محبوب علیہ اپنے رب سے ملاقات کی سعادت کے لیے آگے بڑھے سے تقاضے ہیں یہاں سے خوف بھی ہے مگر امید بھی ہے جلال بھی, حیبت بھی ہے اور جمال الحبت الہی, الہی کے خیالات بھی ہیں اللہ اکبر کس کیفیات میں آلہ حضرت نے کسی لکھا ہے آئی بن چاروں اشعار کو دوبارہ سنتے ہیں اور اس کو طرز میں بھی سنیں گے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے خرچ سے کہدو کے کہ سر جھکالے گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ این و متا کہاں تھا نشان کیفو علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے تجا ہے کہیں تو جو لنکا رانی کہیں تو وہ جو شی لنکار تقاضے رسال سے ہیرن کہ چکا لے وہ سے گزرے گزرنے والے پڑے گے یا خود جہت کو لالے پڑے گے یا خود جہت کو لالے کسی بتائے نہ <سان> کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے مرزل نہ مرغ تھے ادھر سے پیغم تھکا سے پہ آنا ادھر سے پیغم تھکا سے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا چلا دو ہے بدر کا سام تھا و رحمت سلار سولندہ سلے کار سولا اللہ سم لے یا حبیب اللہ है। है, मिठे मिठे اسلامی بھائی آئیے اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے سبحان اللہ اب آئیے شعر میں ہم پہلے تو مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. اب میرے بیٹھی سلامی بھائیو اس شیر میں آلہ حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں سے جو مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں جھجکنا یعنی شرمانا یعنی نزدیکی سے رفتار اب یہاں پر آل کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جب ہمارے آکا علی سلاۃسلام شرم و حیا کا پیکر بن کر خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر بڑے ادب و احترام سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے اگر یہ فاصلہ معمول کی رفتار کے مطابق ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا مگر اللہ تعالی نے تمام فاصلوں کو سمیٹ کر محبوب کو قابہ قوسائین او ادنا کا قرب عطا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں آلہ تعالیٰ تباہ مہل سنت دکھتے ہیں پچاسوہ شیر پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتن فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افضا دنا تدلہ کے سلسلے تھے سبحان اللہ اے میرے میٹر اسلامی بھائیوں اس شیر میں امام عشق و محمد کیا فرمارے پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھنا تو برائے نام اور لفظن ہی تھا حقیقتاً وہ فعل تو اللہ تعالی ہی کی طرف سے تھا بخاری شریف میں ہے پھر اللہ رب العزت جو جببار ہے قریب ہوا کہ اس ذات نے اپنی شان کے مطابق آپ علی سلاۃ والسلام کی طرف نزول فرمایا جو نزول ہو کر پیارے آکا علی سلاۃ السلام کے لیے ہزاروں ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کا یہ حال تھا میرے آکا اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ حیا سے جھکتے میرے آقا بہت زیادہ اپنی رفتار سے اگر چلتے تو یہ لاکھوں منزل کا فاصلہ تھا مگر فیل تھا ادھر کا رب کی طرف سے یہ قرب ہوا اور یہ فاصلے جو لاکھوں منزلوں کے تھے بڑی آسانی سے طے ہو گئے اکاونو شیر مزید اس بات کو واضح کرتا ہے اعلی حضرت لکھتے ہیں اس کے اندر ہوا یہ آخر کے ایک بجرا ہو میں ابھرا گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے بہت مشکل الفاظ ہیں پہلے یہ سمجھتے ہیں پھر بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو تموج کسے کہتے بجرا کسے کہتے ہیں بجرا کہتے خوبصورت کشتی کو موجود سے مراد دریا میں لہرے اڑنا تلا جانا اور ہو سے مراد یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے دنا یعنی قرب فنا یعنی ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہنا اب فنا اور دنا کو کس طرح استعمال کیا اے میرے بیٹے اس کامی بھائیوں اس شیر میں امامش کو محبت کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کا اس کی کچھ شرح اس طرح بنتی ہے کہ پھر ہو کی قیامت خیز لہریں یعنی انوار و تجلیات ذات باری تعالی کی بجلیوں سے ایک رہایتی عمدہ کشتی یعنی توفی کی خدا سے ظاہر ہوئی جس نے ہمارے آقا کو قرب کی گود میں بٹھایا اور فنا کے تمام رسے کھول دیے لنگر اٹھا دیئے اور فنایت کے نہائیتی ہی آلہ اور عرفہ مقام کی جانب لے گئے یعنی یہ تخیل رزا ہے یہ اعلی حضرت کا استعاروں کا استعمال ہے کہ یہ سفر طے ہوا تو کیسے طے ہوا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اگلے شعر میں امویش کو محبت اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں کسے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی انکھوں سے خود چھپے تھے سبحان اللہ گھاٹ کہتے دریا کا وہ حصہ جہاں سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے یا وہاں سے دریا کو پار کیا جاتا ہے ترارا کہتے ہیں چھलांग لگانا اے میرے بیچ اسлами بھائیوں امام عشق و محبت اعلی حضرت اس شعر میں اسی سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وحدت کے سمندر کا گھاٹ اور کنارا ہی نہیں ہے کوئی کیا بتائے کہ نور کی کشتی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس راستے سے کس مقام پر لے گئی اور کہاں उतारा اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اس کشتی سے اترنا پسند فرمایا نہ صرف دوسروں کی نظر سے بلکہ آپ اپنی نظر سے بھی چھپ گئے یعنی فدائیت تامہ حاصل ہو گئی اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یعنی بہت سارے تخیلات کے بعد اعلی حضرت یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رب جانے کا محبوب جانے یہ سفر کیسے طے ہوا کہاں سے شروع ہوا کیسے ختم ہوا کیا کمال کا قصیدہ دہلا حضرت نے لکھا یہ چار اشار کی آپ نے شرح سنی ہے آئیے نات خواہ اسلامی بھائیوں کے قریب جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان چاروں اشار کو ایک بار پھر سنیں گے پھر ترس کے اندر سن کر ہم سب مل کر جھومیں گے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتن فعل تھا ادھر کا حقیقت میں ترقی دنا کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمب جے بہرے ہو میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو بسلے نظر تر وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے بڑے تو لے کے جھجھک جی ڈرتے تو لے کے جھجھکتے جی ڈرتے آیا سے جھکتے ادب سے رکتے جھوک کو لے کے ربش رکھتے تو لاکھوں کے فاصلے تھے کے ایک بجراً آخ کجرا ہم بجے میں ابرا ان کو نے کہنا کی گودی میں ان کو لے کر فرنا کے لنگر گئے اٹھا دیے تھے نظر را را وہ اپنی آنکھوں سے چھپے تھے پڑیے سلسلہ یار سونا پڑیے سل سول بسل سم ہاں اللہ بٹھی اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس میں کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیجئے کسرے دنا قرب کا محل دوئی یعنی دو ذاتیں جب ایک جگہ ہوں اسے کہت, کہا جاتا ہے دوئی یعنی دو سمجھنا ارے یہ برائے تعجب کہا جاتا ہم کہتے ہیں ارے ایسا ہو گیا ارے یہ تو نہیں ہوا یہ ارے یہاں اس طرح تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے علادات امام اہل سنت نے اس شعر میں جو کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ حائل ہو سکے اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول دوئی کی ختم ہونے سے یہی مراد ہے کہ ملاقات کے وقت صرف میں ہی تھا دوسرا کوئی نہیں تھا یا خدا کی ہستی تھی یا مصطفیٰ کی ہستی تھی قرب, قرب کے محل کے تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا اب آگے کون بتائے کہ کیا ہوا دوئی کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں تھی مگر یہ نہ سمجھنا کہ آپ انسرات و سلام بھی وہاں نہ تھے دوئی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارے خدا کے بندے آپ تو وہاں ہی تھے آپ ہی کے لیے تو سب کچھ سجایا گیا تھا ارے میرے آقا وہی تھے اے میرے میٹر اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچا گل کا فرق اٹھایا گراہ میں کلیوں کے باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے سبحان اللہ مٹے اسلامی بھائی پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ دیجیے گنچا یہ کلی پھول کھلنے سے پہلے گنچا ہوتا ہے گرا یعنی بندش گاٹھ کو کہتے گرا اور تک میں کا ہلکا اس کو بھی تک میں کہا جاتا ہے اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی ہوں نمبر یہ شیر ہے اور اس کا کچھ معنی یہ بنتا ہے کہ اس گلشن وحدت میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کلی اور گنچہ بھی چٹک کر پھول دکھائی دینے لگے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہاں کلیوں کے دامن میں بھی پھول کھل اٹھے اور گلشن مہکنے لگے اور ان کے گریبان کے بٹنوں کی جگہ بھی پھول ہی سے سجے ہوئے تھے گویا گنچے بھی پھول بن چکے نبی پاک علیہ السلط کے سفر مبارک کی برکت سے اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں آلاد فرماتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب یہاں پر کچھ مشکل الفاظ کے معائنا مرکز سے مراد درمیانی نقطہ فاصل سے مراد جدا کرنے والا خطوط سے مراد وہ لکیریں جن میں طول ہوتا ہے گہرائی وغیرہ نہیں ہوتی لمبائی ہوتی ہے واصل یعنی ملنے والا، شامل ہو جانے والا. اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اس شعر کا کچھ کامی بھائیوں کہ دائرہ مرکز یعنی دائرے کا سینٹر جہاں نارملی ہم کمپاس رکھتے ہیں پرکار رکھتے ہیں اب وہاں ہم جیسوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ جدائی اور ملاب والی تمام لکیریں آپس میں مل گئیں کمانے حیران ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی اور دائرہ بھی عجیب چکر میں تھا دائرے سے مراد کائنات ہے اور اس شیر میں علم جیومیٹری جی ہاں اس علم کی بڑی خوبصورت اصطلاحوں کے ذریعے اس پوزیشن کو واضح کر کے بات سمجھائی گئی ہے کہ پرکار کو بھی یہ پریشان ہے دائرہ بھی چکر میں آ گیا ہے کہ پاک علیہ کہاں سے آئے گئے گئے اور کیسے تشریف لے گئے؟ سبحان اللہ اگلے شیر کو سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب وقت ہوا ہے ملاقات کا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وسل و فرکت جنم کے بچھڑے۔ گلے ملے تھے پچھڑنا یعنی جدا ہونا جنم یعنی پیدا ہونا وصل یعنی ملاب فرقت یعنی جدائی گلے ملنا یعنی معانکہ کرنا جس طرح گلے ملتے ہیں اب اس شعر میں کچھ عجیب سی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ذرا غور سے اس کا معنی سن لیجئے ایک ایک پردے کے اٹھنے پر لاکھوں نور کے پردے ظاہر ہو جاتے اور ہر پردے سے لاکھوں جلوے نمایاں ہوتے کیسی عجیب گڑی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جدائی اور ملاب جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک آپس میں نہیں ملے تو اب ملاقات ہو رہی ہے خوب مانکا کر رہے ہیں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنم دوبارہ لیا جا سکتا ہے یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے مگر کوئی سالوں بعد بچپن میں بچھڑے اور بہت دیر بعد ملے تو لوگ کہتے ہیں جنم کے بچڑے مل رہے ہیں تو اعلیٰ لکھتے ہیں کہ وسل و فرقت یعنی ملاقات اور دوری یہ دونوں اب یہاں پر ایسے گلے مل رہے ہیں کہ کیونکہ یہ عظیم موقع ملا ہے میرے آکا علی اسلام کو سفر معراج رسیب ہوا ہے اور جب پردے اٹھتے جا رہے ہیں تو ہر پردے میں لاکھوں جلوے نظر آ رہے ہیں چاروں اشار آپ نے یہاں سمجھ لیے ہیں اب آئیے نثر میں ناتخوا اسلامی بھائیوں کے پاس جا کر سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نظم میں بھی یعنی ترس میں بھی اسے سن کر مل کر جھومتے ہیں اٹھے جو کثرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غل کا فرق اٹھایا گراہ میں کلیوں کے باغ پھولے گلوں کے لگے ہوئے تھے محی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اٹھے جو قصرے دھنا کے پیسے دے کہہ کے وہ بھی نا تھے آ تھے فرق مشکل میں فرق مشکل کامانے حیرت میں سر جھکائے کامانے ریرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں تائیں جب اٹھ فرقت فرقت پچھڑے اللہ سو نلہ پڑی سزا لئی تیار سو نسلئی یا حبیب اللہ چار یہ شورا میرا مصطفیٰ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایمان تازہ کرنے والا قصیدہ جاری ہے سنتے جا رہے ہیں سمجھتے جا رہے ہیں اور جھومتے جا رہے ہیں زبانیں سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں بھور کو یہ تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے اللہ غنی کمال شیر ہے ذرا سمجھیے گا مشکل الفاظ کو بھور کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گردہ پانی کا جو چکر ہوتا ہے اچھا اسی طرح موجیں یہ پانی کی لہریں زوف تش نگی یعنی پیاس کی کمزوری پانی کی لہروں کو بھی پیاس کی کمزوری ہو سکتی ہے بھور جہاں بہت بڑی بڑی لہریں چکر لگاتی ہیں اس کو ذوف تشنگی اور کیسا ذوف تشنگی کہ ہلکے یعنی دائرے آنکھوں کے گرد جو پڑ جاتے ہیں پیاس کی شدت سے آنکھیں دب جانا اٹس کہیں اعلی حضرت نہروں کو نہلا کے لباس پہنانے کی بات کرتے ہیں اور کہیں آبے جو بھور ہے لہریں ہیں یہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہو جاتی ہیں یہ معاملہ کیا ہے ذرا سمجھیے اور ایمان تازہ کیجیے امام عشق کو محبت اعلی حضرت اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں دریائے وحدت کی موجیں وہ بھی خشک زبانی کی شکایت کر رہی تھی اور وصل کے پانی کا مطالبہ کر رہی تھی یعنی نبی پاک سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی تھی اور بھور خود اتنا پیاسا نظر آ رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے آنکھوں پر ہلکے پڑ گئے اور آنکھیں دسی جا رہی تھی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کمال کی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پانی بھی پیاسا ہو گیا کیونکہ نبی پاک کا دیدار نہ ہو سکا چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سبحان اللہ ذرا الفاظ تو دیکھیں کیسے موتیوں کی طرح پیروئے ہوئے ہیں اللہ حضرت یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں اول یعنی پہلا آخر یعنی پچھلا ظاہر یعنی واضح کھلا ہوا باطن یعنی پوشیدہ جلوے سے مراد یہاں کیا ہے اب اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور نبی پاک علیہ السلاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ خاص ہیں تو خدا کا جلوہ خدا سے ملنے خدا ہی کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہوا تھا قد جاءكم من الله نور قران کہتا ہے اور اب یہی نور خدا کی طرف چلا گیا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں کمال کی بات اعلی حضرت نے کی ہے کہ نبی پاک اللہ عز وجل کی رحمت کا اللہ کے نور کا ایک خاص مظهر ہیں اور اب وہی رب عز وجل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اعلی حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اے میرے اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف کمانے امکا کے جھوٹے نقطے تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے سبحان اللہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے بانا سمجھ لیں امکا سے مراد ممکن ہونا نکتہ سے مراد یہاں صفر کی یا کہلے یا خط کی جو انتہا ہوتی ہے پھیر یعنی چکر محیط کہتے ہیں دائرے کو سرکل کو اب یہاں حضرت کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی با کر سلام جب سفر پر گئے تو اے عالم امکان کے کمان کے جھوٹے نقطوں تم ابھی تک اول اور آخر کے چکر میں پھسے ہوئے ہو ذرا دائرے کی چال سے معلوم کرو نا سرکل سے سرکل کو اگر آپ دیکھیں جو گول چکر ہوتا ہے تو اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے یعنی یہ نہیں سکتا وہ گھومتا رہتا ہے تو اللہ اکبر قاب او ادنا کہ قرب والا محبوب جو ہے وہ فنا و بقا کی منزلیں طے کرنے کے والا کدھر سے آیا کدھر کو گیا جب دائرہ بن جاتا ہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اختتام کہاں ہوا ہے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ طرف سے کھینچا گیا جب بائیں طرف سے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جیومیٹری کو جانتے ہیں جو میتھے کی اصطلاح اعلیٰ حضرت نے استعمال کی کہ جب دائرے کی سٹارٹ کو کوئی نہیں بتا سکتا تو میراج کے سفر کو کیسے ہمارے دماغ سمجھ سکتے ہیں اللہ اکبر کتنی اصطلاحات کو استعمال کر کے اس سفر کو امام عشق کو محبت بیان کر رہے ہیں اب باری ہے ساٹھویں شیر کی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں. ادھر سے انعام میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو پر نور میں پڑے تھے اللہ اکبر راز و نیاز کی باتیں کتنے پیارے انداز میں کی ہیں نظر شہ یعنی بادشاہ کا توفہ خوش شاہی شاہانہ گند کر پو کر پونے کے ساتھ کوئی چیزوں کو گند کر رکھا ہے اچھا گلو پر نور نورانی گلا پیاری سی گردن یہاں کیا حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ امام عشق محمد حضرت فرماتے ہیں شعر کے اندر کہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمازوں عبادتوں اور آجزیوں کے نظرانے پیش کیے جا رہے تھے اور اللہ عز و کی طرف سے ہمارے آکا علی سلاۃ والسلام کو شاہی انعامات سے نوازا جا رہا تھا درود و سلام کے ہار رحمت کی لڑیوں میں پیرو کر نورانی گلے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ کو وہ گجرے ڈالے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے تھے التحیات لله والصلاه والطيبات اور رب کی طرف سے ارشاد ہو رہا تھا السلام علی کا ایہ النبی و رحمت الله وبرکاتہ کیا پیاری بات اعلی حضرت لکھتے ہیں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں ان چار اشعار کی ہم نے کچھ شرا سمجھی ہے آئیے اب اشعار کو طرز میں بھی سنیں گے اور نثر میں بھی سنیں گے زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں رہی تھی کہ پانی پائیں بھور کو یہ ز نگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے, باطن, وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شہ نماز ادھر سے ان عام میں سلام و رحمت کے ہار گر گلو پورنور میں پڑے تھے سوکھی دیکھا کے موجے زبان سوکھی دیکھا کے موجے ہڑپ رہی تھی یہ پانی پائے یہ سو پیتشن گی تھا بھر کو یہ سو پیتشن گی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے ملے اسی کے جلد سے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف گھر تھے کامانے میں کے جھوٹے کی چاہ میں سے تو پوچھو ادھر سے آئے ادھر گئے تھے ادھر سے تین نس ریشن سے ادھر سے تین نس ریشن سے ادھر سے ادھر میں خسر بھی میں سلام ہو رند کرے سلام ہو رت کے ہار کر کرے بولو میں پڑے تھے پڑے سلسالے یا رسول اللہ پڑیے یا رسول اللہ حبیب اللہ شورا میرا جے مستفا